پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں درج جاری ہے بخاری شریف سے کتاب الایمان ہم پڑھ چکے الحمدللہ مکمل ہو چکی اب کتاب العلم سے درج جاری ہے اور آج ہم انشاءاللہ سنیں گے باب القرو فی طلب العلم علم علم کی طلب میں نکلنے سے متعلق باب علم سیکھنے اور علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلنے کا باپر تشہرین اور سفر فرمایا حضرت جابر بن عبداللہ نے رضی اللہ تعالیٰ مسیر تشہرین ایک مہینے کی مسافت ہلا اب دلہ ان سے حضرت عبداللہ بن انیس کے پاس یعنی حضرت جابر بن عبداللہ حضرت عبداللہ بن انیس کے پاس گئے جو کہ ان سے ایک مہینے کے فاصلے پر قیام پذیر تھے فی حدیث حدیثن ایک حدیث کے لیے ایک حدیث کے حصول کے لیے ماشاءاللہ سبحان اللہ اور جناب اس حدیث کے حصے کو یا اس روایت کے حصے کو یہاں پر امام بخاری اس لیے لائے ہیں تاکہ وہ ہمیں یہ بتائیں کہ جناب علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا بڑا فضیلت کا کام ہے بڑا اہم کام ہے بڑا برکت والا کام ہے خا کوئی خشکی کا سفر کرے سمندری سفر کرے ٹھیک ہے جناب اور چونکہ یہاں حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے تو میں بتاتا چلوں کہ یہ جابر بن عبداللہ بن عمر بن ارام ہیں اور انہوں نے یہ مقصر روایت صحابی ہیں بہت ساری روایتیں انہوں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بیان کی ہیں اور ماشاءاللہ اللہ سبحان اللہ خود بھی صحابی ہیں ان کے والد گرامی بھی صحابی ہیں یہ بیت اقبا میں بھی حاضر تھے بدر میں بھی حاضر تھے ابتدائی مسلمانوں میں سے ان کا شکر اور جناب یہ خود بتاتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اکیس غزوات ہیں اور میں انیس میں سرکار کے ساتھ رہا سبحان اللہ تو جناب دوسرے صحابی جن کے پاس یہ پہنچے تھے وہ ہیں حضرت عبداللہ بن انیس تو یہ بھی ماشاءاللہ ابتدائی دور کے صحابی ہیں اقبۂ ثانیہ میں حاضر تھے احد میں حاضر تھے اور انہوں نے حضرت معاذ بن جبل کے ساتھ مل کر بنو سلمہ کے بت توڑے تھے اور ان سے لگ بھگ چوبیس روایتیں مروی ہیں ٹھیک ہے جناب اور جس روایت کو حاصل کرنے کے لیے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کے پاس سفر کیا تھا ان تک پہنچے تھے ایک مہینے کا کٹھن سفر اس دور کا سفر یقیناً آج کے مقابلے میں بہت زیادہ کٹھن تھا صبر آزما تھا تو وہ سفر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا اور جس روایت کے لیے کیا وہ روایت میں آپ کو عرض کروں اس کا خلاصہ ارز کر دیتا ہوں پھر ڈیٹیل کے اندر بھی وہ حدیث سناتا ہوں آپ کو بلکہ تفصیلی سن لیجیے وہ روایت اس طرح سے ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ پتا چلا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن اُنس کے پاس تو فرماتے ہیں میں نے اونٹ خریدا اور سامانے سفر باندھا اور ایک ماہ کا سفر کر کے شام پہنچا وہاں حضرت عبداللہ بن انیز تشریف فرماتے ہیں میں نے دربان سے کہا انہیں بتا دیجئے کہ جابر دروازے پر ہیں انہوں نے پوچھا ابن عبداللہ تو جواباً میں نے کہا جی ہاں تو یہ بیان کرتے ہیں کہ پھر وہ اپنے تحمل کو گھیٹتے ہوئے آئے الفاظ ہیں روایت کے اور مجھے گلے لگا لیا اور ظاہر ہے میں نے بھی ان سے معانقہ کیا اور میں نے انہیں ذکر کیا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے قصاص کے بارے میں کوئی حدیث سنی تھا کہ کہیں آپ سے اس حدیث کو سننے سے پہلے آپ کا وشال نہ ہو جائے یا میرا انتقال نہ ہو جائے تو میں حاضر ہو گیا کہ آپ سے وہ روایت سن لوں سرکار کی وہ میٹھی میٹھی پیاری پیاری بات سن لوں تو حضرت عبداللہ بن انیس بیان کرتے ہیں کہ میں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وََ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا اور بدن کو برہنا بدن غیر مختون جمع کیا جائے گا مطلب سارے بندوں کو بے لباس جمع کیا جائے گا ہم نے پوچھا ان کے ساتھ کیا ہوگا یعنی سرکار فرماتے ہیں انہوں نے سرکار کی روایت سنائی کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کو بے لباس جمع کیا جائے گا ہم نے پوچھا صحابیوں نے پوچھا ان کے ساتھ کیا ہوگا سرکار نے فرمایا ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایسی آواز کے ساتھ ندا فرمائے گا جسے دور والا بھی اسی طرح سنے گا جس طرح قریب والا سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں بادشاہ ہوں میں بہ دینے والا ہوں انل ملک انل اور اہل دوزخ میں سے کوئی شخص دوزخ میں داخل نہیں ہوگا جس پر اہل جنت میں سے کسی کا حق ہو حتیٰ کہ میں جنتی جنتیق حق دوزخی سے دلا دوں گا یعنی سب کے حقوق دلائے جائیں گے ایک دوسرے کو اور نہ اہل دوزخ میں سے کسی کا کسی پر حق ہوگا خا ایک تھپڑ ہی کا حق ہو مگر میں اس کا حق دلا دوں گا تو ہم نے کہا کہ ہم اللہ کے پاس کیسے برہنہ بدن اور غیر مختون آئیں گے سرکار فرماتے ہیں نیکیوں اور برائیوں کے ساتھ ٹھیک ہے جناب تو یہ وہ روایت ہے جس کی طلب میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی انہوں نے سفر شام اختیار فرمایا اور ایک ماہ کی ایک مہینے کی طویل مسافت کے بعد کٹھن مسافت کے بعد اس حدیث پاک کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے اب اس باپ سے متعلق حدیث سن دیجئے جو ہم نے باپ سنا ہے ابھی کہ الخروج فی طلب العلم حدثنا ابو القاسم خالد بن خلی قال حدثنا محمد بن حرب قال قال, قال الاوزاعی اکبران الظہری ان الله اللہ عبد الله ابن اطباس بن مسعود ان ابن عباس ان انہو تمارا ہوا والحر ابن قیس ابن حسن الفزاری فی صاحب موسیٰ یہ روایت آپ سن چکے ہیں حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام اور آپ کے ساتھی یعنی حضرت خضیر علیہ السلام کا ذکر ہے ماہ قبل میں ہم گزشتہ اسباق میں سن چکے ہیں حضرت خضیر علیہ السلام کا ذکر بھی سن چکے ہیں حضرت موسیٰ قلیم اللہ کا ذکر بھی سن چکے ہیں علیہ السلام تو فمرہ بہیمہ عبی بن قعا فدعاہ ابن عباس فقال انی تماریتو انا وصاحبی حازا فی صاحب موسیٰ لذی سأل السبیل الی لقیہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدکر تو بات یہ ہے کہ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ ان کی اور فیر بن قیس فضاری کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی یعنی حضرت خضر کے بارے میں بحث ہوئی تو پھر ان کے پاس سے حضرت عبی بن کعب گزرے تو حضرت ابن عباس نے انہیں بلایا اور پھر کہا کہ میں اور میرے یہ دوست جو ہیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلط والسلام کے ساتھی حضرت خضر کے بارے میں کچھ گفتگو کر رہے ہیں اور جن سے ملاقات کا حضرت موسیٰ نے سوال کیا تھا اللہ تعالیٰ سے تو حضرت ابی نے کہا جی ٹھیک ہے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا ذکر سنا ہے یہ کہتے ہیں کہ حلسمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے سرکار سے ان کا ذکر سنا ہے تو فقالہ ابی حضرت ابی بن کا آپ فرماتے نام جی ہاں سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شان کا بیان کیا ہے ان کا ذکر کیا ہے ان کی گفتگو فرمائی ہے حضرت خضر علی علیہ السلام کے بارے میں بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے یقین سرکار صدر قانون مکان صلی اللہ تعالی علیہ نے فرمایا بئی نما مل بنی اسرائیل علیہ السلام بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں تھے کے اچانک ایک صحابہ آئے فقال کہنے لگے آپ کا عالم وحدن عالم آپ کے خیال میں یا آپ کے ان کے مطابق آپ سے زیادہ بڑے عالم ہیں کوئی اس دنیا میں عالم و صلی حضرت موس علیہ السلام نے کہا نہیں حضرت موسا کی طرف بلا کیوں نہیں آپ ہمارا بندہ تو پھر حضرت موسا کلیم اللہ علیہ علی نے ان سے ملاقات کی خواہش کا اظہار فرمایا فضا فجعل اللہ, فجعل اللہ, اللہ تبارک و تعالی نے مچھلی کو ان کے لیے نشانی بنا دیا آیتن اللہ تعالی نے بنا دیا ان کے لیے آیتن نشانی وکیل الح اور ان سے کہا گیا ازافت الفوت ہے جب آپ اس مچھلی کو گم کر لیں یا آپ سے گم ہو جائے آپ کو نظر نہ آئے فرجیڑ تو آپ پھر لوٹ جائیے گا فعین کا سس تو آپ کو مل جائیں گے وہ حضرت خضر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ سلاۃ السلام یت سب اصل الروت البحرین حضرت موسیٰ علیہ مچھلی کے پیچھے جاتے رہے مچھلی کے نشانات کا پیچھا کرتے رہے سمندر میں سبحان اللہ اب یہ اس کی کیفیت کیا ہے یہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں حضرت موسا بہتر جانتے ہیں کہ وہ سمندر پہ چل رہے تھے یا تیر رہے تھے یا کس انداز میں مچھلی کے پیچھے جا رہے ہیں حضرت موسا کلیم اللہ علاء نبینا وعلیہ السلام وسلام فتا فتح مو سلیم تو حضرت موسا نے اچھا اس میں میں آپ کو پیچھے ذکر کر چکا ہوں کہ یوشا بن نون کو بھی آپ نے ساتھ لیا تھا آپ کے شاگرد تھے تو حضرت موسا کے ساتھی حضرت موسیٰ کے شاگرد حضرت... نے ان سے پوچھا قرآن پاک کی شاید کا ذکر کیا کہ کیا آپ نے دیکھا کہ جب ہم پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے تو میں وہاں مچھلی کا ذکر کرنا بھول گیا تھا اور در مجھے شیطان نے اس کا ذکر کرنا بھلا دیا تھا حضرت موسا فرماتے کالا فر قصصا حضرت موسا سلاسلام نے کہا ہم اسی کی تلاش میں تھے یعنی ہمیں یہی نشانی ڈھونڈنی تھی کہ وہ مچھلی ہم سے گمشدہ ہو جائے پھر وہ دونوں وہیں اپنے قدموں کے نشان ڈھونڈتے ہوئے لوٹے اور آگے روایت میں ہے سرکار فرماتے فوائد نے حضرت خدر کو پا لیا فقانہ منشان ما مات اللہ کی کتاب ہی اور جن کا پھر ان کا وہ معجرہ ہوا جس کا اللہ تبارک و تعلیٰ نے کتاب اللہ میں قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے اس پر ہم گفتگو ڈیٹیل کر چکے ہیں اگلا باپ سنیں گے انشاءاللہ باب فضلی من علی من علیمہ علامہ ان, ان کی فضیلت کا باپ جنہوں نے علم سیکھا و علم اور علم سکھایا علم سیکھنے کی فضیلت کا باب علم سکھلانے کی فضیلت کا باب طلب علم کی فضیلت کباب علم آگے پہنچانے کی فضیلت کا باب پڑھنے کی فضیلت کا باب پڑھانے کی فضیلت کا باب ٹھیک ہے جناب روایت سنیے ذرا درطباجی <تصفح> مولانا محمد قال حدثنا بن, ان بن ان اساب سبحان اللہ. یہ تھوڑی سمجھنے والی روایت ہے اس میں سرکار صلی تعالی علیہ وسلم نے ایک مثال سے سمجھایا ہے کہ وہ شخص کہ جو علم سے خود بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور اس سے دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اس کا اس کی کیا مثال ہے اور جو خود لیکن دوسرے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں اس کی کیا مثال ہے اور تیسرا وہ کہ جو نہ خود فائدہ اٹھاتا ہے اور نہ اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں اس کی کیا مثال ہے تو سرکار صلی تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہدایت اور علم دے کر بھیجا ہے اس کی مثال اس زیادہ بارش کی ہے مثل مثال اس کی ماں بآسانی مثال اس کی کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت اور علم دے کر بھیجا ہے ایسی ہے کمسل غیث الکثیر بہت زیادہ بارش کی طرح اس کی مثال ہے اصاب اربن جو کسی زمین پر برسے افوابن جو کسی زمین پر چھا جائے زمین کو پہنچ جائے فقان قبیل تو سرکار فرماتے ہیں تو زمین میں سے بعض زمینیں بڑی صاف ہوتی ہیں ترخیز ہوتی ہیں نقی ہوتی ہیں قبیلت علما پانی کو قبول کرتی ہیں فعم و تتل کلا اور وہ اگاتی ہیں خشک اور زیادہ تر گھاس اگاتی ہیں ٹھیک ہے نا مطلب ان میں اگانے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے وقانت منہا اجادت اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بعض زمینیں اجادت بنجر ہوتی ہیں پانی کو روک لیتی ہیں فنفع فنفع اللہ تعالیٰ اس سے بھی لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے فشریبو و سقو و ذراع لوگ اس ٹھہرے ہوئے پانی کو پیتے ہیں اس سے سیراب ہوتے ہیں مویشیوں کو سقا, مویشیوں کو پلاتے ہیں و ذراع اور اس پانی سے کاشت کاری کرتے ہیں وہ افوا و مین حفای فتح اخرا ٹھیک ہے نا اور دوسرے لوگوں تک پانی پہنچاتے ہیں اچھا جی اور فرماتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور بارش بعض قسم کی زمینوں پر ہوتی ہے افواہ مل اور بارش پہنچتی ہے ایک ایسی زمین پر بھی ان ماہیا قی لا تم سی یہ زمین جو ہے وہ تیسری قسم کی جو زمین ہے یہ قیآن ہے لا تم جو نہ تو پانی کو روکتی ہے ولا تم بھی تو کلا اور نہ ہی کچھ سبزہ وغیرہ اگا پاتی ہے مطلب اس میں نہ پانی ٹھہرتا ہے کیچڑ ہو جاتی ہے وہاں پہ نا وہ چکنی زمین ہے کیچڑ والی زمین ہو جاتی ہے فضا تو یہ تین مثالیں ان تین لوگوں کی ہیں جن میں سے پہلی مثال زرخ زمین والی اس کی ہے من فی دین اللہ جس نے اللہ تبارک و تعالی کے دین میں فقاحت حاصل کی وہ نف آحو اور اس نے نفع حاصل کیا اور اس کو نفع دیا کس شہ ماں باسنی اللہ جو اللہ تعالی نے جسے مجھے لے کر بھیجا ہے علیما تو اس نے علم سیکھا بھی وعلما اور آگے سکھلایا بھی اور دوسری مثال کے بارے میں یعنی وہ بنجر زمین جس نے پانی کو روک لیا تھا اور لوگوں نے اس جمع شدہ پانی سے پیا اس کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ لم یارفا بی کا راسن اور آ, دوسری والی مثال اس شخص کی ہے جو اس ہدایت کی طرف توجہ نہ دے یعنی لوگ تو اس سے سن کر فائدہ اٹھا لیں لیکن وہ خود فائدہ نہ اٹھا پائے ولم یکل ہُا لدی ارسل ٹھیک ہے دوسرا وہ ہے کہ جس نے اپنا سر نہیں اٹھایا توجہ نہ دی اور اس ہدایت کو اس نے قبول نہیں کیا جسے میں لے کر آیا تھا ٹھیک ہے جناب تو میں اس کو تھوڑی سی اور وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا بسم اللہ الرحمٰن رحیم आप इस माए को मेरी आवाज आ रही है दुरू शरीफ पढ़ लीजिए एक बार सल माशा अल्लाह सुबहानल्ला सुभान अल्लाह सुभान कुफले मदीना भाई मैं नईम हूँ और केक और मिठाई मैंने हर आपको सिप्लाई नहीं की है वो हमारे गवे मुर्शीद भाई हैं उन्होंने की होगी आपको اور آپ نے پسند فرمایا کہ ایک اور لنکوں کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا جذاک اللہ خیر میں اب آپ کو روایت کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گا پیر صاحب اس حدیثی سے پاک میں تین طرح کی زمین کی قسمیں بتائی گئی ہیں زمین کی تین اقسام بیان کی گئی ہیں ایک تو وہ زمین ہے جو بارش سے نفع حاصل کرتی ہے پہلے وہ زمین مثلا مردہ تھی کچھ وہاں اگ نہیں رہا تھا لیکن بارش سے وہ زندہ ہوئی سبزہ اگا وہاں پر اور اس سبزے سے انسانوں کو بھی فائدہ ہوا مویشیوں کو بھی فائدہ ہوا ٹھیک ہے نا تو اس زمین کی مثال وہ لوگ ہیں وہ انسان ہیں کہ جو علم سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو انسانوں کی وہ قسم کی جس نے ہدایت اور علم سے نفع حاصل کیا اپنے دل کو زندہ کیا اپنے آپ کو زندہ کیا اور اس پر عمل بھی کیا دوسروں کو تعلیم خود بھی نفع حاصل کیا اور دوسروں کو بھی اس کا نفع پہنچایا ٹھیک ہے جناب یہ تو ایک بات ہوئی یہ پہلی والی اللہ اکبر اللہ مسا مولانا محمد وضاحت کیجیے جگہ اس کا مطلب کیا ہے اچھا جی دوسرا والا ایک تو پہلی مثال آپ سمجھ گئے نا کہ وہ زمین جس پر بارش ہوئی تو اس زمین نے خود بھی فائدہ حاصل کیا یعنی وہ زندہ ہو گئی پہلے کچھ چگ نہیں رہا تھا وہ بھگنا شروع ہو گیا اور اس سے اب لوگوں نے بھی فائدہ اٹھایا ٹھیک ہے نا تو اس کی مثال وہ انسان ہے کہ جو خود بھی علم سیکھتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے اس کی مثال مفتی ہارون صاحب ہیں جو ماشاءاللہ خود بھی عالم ہوئے اور دوسروں تک علم دین کی باتیں آگے بڑھا رہے ہیں اس کی مثال علامہ اشف القادری صاحب ہیں انہوں نے علم حاصل کیا اور دوسروں تک پہنچایا اس کی مثال ہمارے سنی امام بھائی ہیں جنہوں نے علم حاصل کیا اور دوسروں تک پہنچایا مطلب جتنے اولاما اہل سنت ہیں اور دین آگے پڑھا رہے ہیں دین کی بات سکھا رہے ہیں وہ سب اس کی مثال ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے جناب تو ہمارے جو بھی اولاما ہیں بزرگ ہیں حتیٰ کہ آپ لوگ ہیں مثلا مصطفی بھائی حسان بھائی درجے کے اندر جو بات سیکھ کر آگے دوسرے اسلام بھائیوں کو سکھاتے ہیں وہ بھی اس حدیث پاک کی جو ہے وہ تاریخ میں داخل ہیں شامل ہیں انہوں نے علم دین سیکھ کر نفع حاصل کیا آگے بڑھ ما ٹھیک ہے نا اور میں آپ کو ایک بڑی پیاری بات گزارش کر چکا ہوں ایک بزرگ سے سنی ہوئی علم لدنی سے متعلق میں نے عرض کی تھی آپ کو یاد ہو تو کوئی اسلائیں بھائی بتائے انشاءاللہ اور اگر یاد نہیں ہے تو پروگرام کے سوری پروگرام کہہ رہا ہوں درجے کے اخیر میں میں آپ کو انشاءاللہ اللہ عرض کروں ٹھیک ہے نا? اچھا یہ تو پہلی قسم ہوئی دوسری قسم کی وہ زمین ہوتی ہے کہ جو خود کو بارش سے نفع حاصل نہیں کرتی اس کو کوئی نفع نہیں ہوتا وہ زندہ نہیں ہوتی وہ کچھ اگا نہیں پاتی لیکن ہاں دوسروں کو اس سے نفع ہو جاتا ہے وہ اپنے اندر پانی جمع کر لیتی ہے اور اس جمع شدہ پانی سے انسانوں کو مویشیوں کو فائدہ ہوتا ہے. اور ان کے مقابلے میں انسانوں کی وہ قسم داخل ہے کہ دو طرح کی مطلب اس کے اندر بات ہو سکتی ہے ایک تو یہ کہ ان سے اس سے مراد وہ علماء ہوں جو علم جمع تو کر لیتے ہیں علم یاد تو کر لیتے ہیں لیکن اس سے استمبات نہیں کر پاتے محدثین اس سے مراد لیے جا سکتے ہیں اور فکہ جو ہے وہ ظاہر ہے پہلے والے قسم فکاہ کی انہوں نے علم حاصل کیا مسائل استمبات کیے خود بھی فائدہ لیا دوسروں کو بھی پہنچائے دوسری والی قسم کے اندر علم حاصل کیا یاد تو کر لیا لیکن استمبات نہیں کر پائے دوسروں کو نہیں پہنچایا دوسروں کو پہنچا نہیں سکے معا بھی چاہتا ہوں دوسروں کو تو پہنچا دیا علم لیکن خود اس سے استمبات نہیں کیا یہ محدثین ہو سکتے ہیں اس سے مراد اور اس سے مراد وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں کہ جنہوں نے علم سیکھ کر خود تو عمل نہیں کیا خود تو فائدہ نہیں اٹھایا لیکن لوگوں نے ان سے سن کر علم سے فائدہ اٹھایا اچھا تیسری والی قسم زمین کی وہ ہے جو چکنی ہوتی ہے میں نے آپ کو بتایا جہاں کیچڑ ہو جاتا ہے تو اس سے مراد وہ ہے کہ وہ انسان ہیں کہ جن میں نہ یاد رکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے نہ سیکھنے کا جذبہ ہوتا ہے نہ سیکھنے کا شوق ہوتا ہے اور نہ ہی لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا کوئی ان کے ذہن میں کوئی خواہش ہوتی ہے تو نہ وہ علم سیکھتے ہیں نہ سکھاتے ہیں تو وہ بالکل بیکار ٹائپ کے لوگ ہیں اور وہ خود بھی برب بھی مطلب یہ کہ پریشان کر رہے ہیں بے وقوف لوگ اس میں داخل ہیں کہ جو علم اور تعلم سے کوئی تعلق نہیں رکھتے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ ایک روایت میں کہ تین میں سے ایک ہو جانا چوتھے مت بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے یا تو عالم ہو جاؤ یا طالب علم ہو جاؤ یا ان سے محبت کرنے والے ہو جاؤ چوتھے ہوئے تو ہلاک ہو جاؤ گے تو اللہ تعالی ہمیں طالب علم رکھے عالم رکھے اور ان دونوں سے محبت کرنے والا رکھے آپ اسلام بھائی گرو شریف پڑھ لیجیے اللہ مسلم و برک و و جی اب ہم آگے بڑھیں گے بلکہ میں بس اس اس کا ایک کنکلوژن پیش کر دوں آپ کے سامنے کہ پہلی قسم تو وہی کہ جو خود بھی نفع اٹھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی نفع پہنچاتے ہیں ٹھیک ہے نی اور یہ علماء ہیں باعمل علماء ہیں دوسری قسم وہ ہے جو خود تو نفع نہیں اٹھاتے لیکن دوسرے ان سے نفع لے لیتے ہیں اور یہ بے عمل علما ہے کہ جو نہ خود فائدہ اٹھاتے ہیں نہ لوگوں کو ان سے فائدہ ہوتا ہے اور یہ بے کار ٹائپ کے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اقل سلیم دے اور یہ پہلی قسم میں شامل ہو جائیں اچھا دیر ہم آگے بڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم باب رفع العلم و ظہور الجہلی علم کے اٹھ جانے اور جہالت کے غالب ہو جانے یا جہالت کے ظاہر ہو جانے کا باب ٹھیک ہے جی وقال رضیعت لا ينبغی لأحد عنده الشیئ من العلم ان يدیع نفسه حضرت ربیع فرماتے ہیں کہ کسی کے لیے بھی یہ مناسب نہیں ہے لا یمین نہیں چاہیے کسی کو بھی ان بہوشی میں جس کے پاس علم ہے تھوڑا سا علم بھی ہے یعنی جس کے پاس تھوڑا سا بھی علم ہے اس کے لیے یہ بات ہرگز مناسب نہیں کہ, کہ وہ ضائع کرے سبحان اللہ کتنی سادگی اور کتنی فصاحت کے ساتھ انہوں نے ہمیں بتا دیا کہ اگر اللہ تعالی نے آپ سے کرم فرمایا ہے آپ سے فضل فرمایا ہے آپ کو علم دین عطا فرمایا ہے تو آپ کو ہرگز یہ بات زیب نہیں رہتی کہ آپ خود کو ضائع کریں ٹھیک ہے جناب اور اس کا ظاہری مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ علم اگر ہے تو اس کو پھیلائیں ضائع نہ کریں اور اسی طرح علم ہے تو اس پر عمل کریں عمل نہ کرنا اس کو گویا ضائع کرنا ہے اس کا فائدہ نہیں اٹھانا ہے اور اس کا ایک معنی یہ بھی لیا جا سکتا ہے اور یہ علما نے لیا بھی ہے کہ عالم کو دنیا داروں کے پاس نہیں جانا چاہیے علم کی عظمت قائم رکھنی چاہیے اور پیسے والوں کے آگے توازو ان کے ساری نہیں کرنی چاہیے تکبر کی بھی اجازت یا حکم نہیں مل رہا ہے یہاں پہ تکبر تو کسی حالت میں جائز نہیں ہے ٹھیک ہے نا لیکن یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے پیسے کی وجہ سے اس کے آگے جھکی کسی علم والے کو ضرورت نہیں ہے اپنے علم کا وقار قائم رکھیں ٹھیک ہے جناب اور ایسا بھی نہ کریں کہ علم کا کام چھوڑ کے نمود و نمائش کے کاموں میں لگ جائے ٹھیک ہے جی اور فکہ نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ تو عالم کی شان ہے کہ وہ پیسے والوں کے پاس نہ جائے لیکن ساتھ ساتھ جو حکومت اسلامیہ ہے اس پر بھی لازم ہے کہ وہ بیت المال سے علماء کے اس مقرر کرے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے تاکہ وہ معاشی خلفشار کا شکار نہ ہو وہ اپنی ضروریات زندگی احسن طریقے سے پوری کر سکے ٹھیک ہے جناب حد دسنا عمران اور حج دسنا عبد فرماتے ہیں کہ بے شک ان نمین اشراتِ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کیا ان يرفع العلم علم اٹھا لیا جائے گا یس بوتل جا اور جہالت پختہ ہو جائے گی جہالت عرام ہو جائے گی یہ شراب الخبر شراب پی جانے لگے گی اور جناب ہوگا جناب ایسا ہی ہو رہا ہے علم کے اٹھ جانے سے مراد یہی ہے کہ علما اٹھ جائیں گے اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ علماء کے سینوں سے علم وحب ہو جائے گا لیکن بالکل واضح مطلب اس کا یہی ہے کہ جب علماء فوت ہوتے رہیں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا پیر بنا لیں گے پیشوا بنا لیں گے مفتی بنا لیں گے عالم بنا لیں گے بزرگ سمجھنے لگیں گے مذہبی اسکالر سمجھنے لگیں گے جاوید گاندھی کو اپنا بڑا بنا لیں گے اور جناب کیا کیا نام لئے جائیں ذاکر نائک کو اپنا بڑا بنا لیں گے اور اس اظہار احمد کو بہت بڑا سمجھنے لگیں گے ہمارے ہاں تو انجینئر بھائی کبھی کسی آپ نے صحیح عالم کو دوائی دیتے ہوئے دیکھا ہے نہیں دیکھا ہوگا آپ نے کبھی کسی عالم کو میں صرف عالم کی بات کرتا ہوں ویسے تو آپ ہر شعبے میں کر سکتے ہیں کبھی کسی عالم کو آپ نے کسی ادارے کے اندر انجینئر کی حیثیت سے مشینیں ٹھیک کرتے ہوئے یا مشینوں کا سپروائزر بنتے ہوئے دیکھا ہے نہیں دیکھا ہوگا لوگ کہتے ہیں جی اس کا کام نہیں ہے تو اس کی اس کو وہ کام نہیں کرنا چاہیے تو ہمارا کہنا بھی یہی ہے جناب جس کا کام اسی کو ساجے ذاکر نائک کو ہرگز ہرگز جو ہے وہ جب وہ عالم نہیں ہے تو اس کو کیا ضرورت ہے جو ہے وہ عالم کی حیثیت سے جو ہے وہ لوگوں کی تربیت کرنے کی اور لوگ بھی بیوقوف اس کی مان رہے ہیں جاوید گان تو بی آنرس کیا ہوا ہے اس نے تو دین کی کوئی صنعت بھی حاصل نہیں کی ہے نہ اس نے درسامی پڑھا نہ کسی مدرسے میں گیا نہ کوئی علم حاصل کیا مطلب جاہل مطلق آدمی ہیں دنیا دار آدمی ہے اور دنیاوی تعلیم بھی اس کی بی آنر کے اوپر نہیں ہے جی اور اس شخص کو ہماری قوم جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں وہ ایک پروگرام آ رہا ہے نجی ٹی وی سے لاہور سے وہ چینل ابھی نیا شروع دین و دانش کے عنوان سے پروگرام کر رہے ہیں ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ ہوسٹ ہوتے ہیں یہ صاحب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جواب دے رہے ہوتے ہیں لوگ طلاق کے نماز کے او جناب وراثت کے سارے مسئلے حضرت مشتر اعظم قبلا جاوید گاندھی جو ہے وہ علیہ ما علیہ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں اور یہ قبلہ جواب دے رہے ہوتے ہیں تو یہ جہالت کی انتہا ہے اور بالکل سرکار نے ارشاد فرما دیا کہ یورفا جہیل قیامت کی نشانی ہے علم اٹھا لیا جائے گا بالکل جاہل ہمارے لوگوں کے امیر بنتے جا رہے ہیں اور ہمارے لوگ قبول کرتے جا رہے ہیں ڈاکٹر اسرار کو لے لیجیے تو ڈاکٹر اس بھی کوئی پرٹیکولر عالم نہیں ہے اس طرح مطلب وہ ہمارے ایک جو ہے وہ درس قرآن کے حوالے سے درس قرآن ڈاٹ کام والا جو ہے وہ آپ جانتے ہوں گے مطلب وہ بھی انجینئر ہے کوئی عالم نہیں ہے وہ بھی لگا ہوا ہے اور جی جناب پوری قوم پیچھے اس کے واہ وی واہ کیا درس ہوتا ہے سبحان اللہ تو بات یہ ہے کہ ہمیں جو جس کا کام ہے وہ اسی کو کرنا چاہیے اور اسی سے اس کا کام لینا چاہیے جی یہ ذاکر نائک جو ہے نا کامران بھائی یہ عالم فق نہیں ہے عالم حدیث نہیں ہے اور ایون یہ کہ عالم قرآن بھی نہیں ہے اور مختصر خلاصہ یہ ہوا کہ یہ عالم نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس کو تقابل ادھیان پر کمپیرٹیو ریلیجن کے اوپر کچھ معلومات ضرور ہو سکتی ہے اور وہ آپ کو بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے نا تو اگر کوئی ایک شعبے میں کچھ کمال حاصل کر لے یا محنت کر لے یا اپنے دس لوگوں کو جو ہے وہ سیلری پہ رکھ کے جو ہے وہ ان سے تحقیقات کرا کے وہ ساری یاد کر کے لوگوں کو سنا دے اور اپنے ہی لوگوں سے سوال کر کے اس کے جواب ریفرنسز کے ساتھ جواب دے لے اور وہ مطلب یہ کہ دو ڈھائی تین چار ہزار کا مجمع جمع کر لے تو یہ اس کی صداقت یا اس کی علمیت پر دلیل نہیں ہے ٹھیک ہے جناب تو بالکل الر سے ذاکر نائک نئی بھائی نے صحیح لکھا ہے اور یہ مطلب یہ کہ یزیدی گروپ سے اس کا تعلق ہے یزیدی کو یہ ہے اور امام حسین کو جو ہے وہ یہ بازی کہتا ہے تو جناب اس کا علم تو سے ثابت ہو جاتا ہے کہ کیا بات ہے اس کی یزیدی گروپ کا آدمی ہم تو امام حسین کے ماننے والے ہیں حسینی گروپ کے لوگ ہیں ہم تو ماشاءاللہ حسینی پارٹی ہے ہم تو الحمدللہ تو اللہ ہمیں امام حسین کے ساتھ رکھے ان کے ساتھ ہمارا فیصلہ ہو ان کے ساتھ ہمارا رہنا ہو ان کے ساتھ ہمارا حشر ہو اور اسے یزید پسند ہے تو یہ یزید کے گروپ میں ہو یزید کے ساتھ اس کا فیصلہ ہو ٹھیک ہے جی اچھا آواز لو ہو رہی ہے غم مرشید خوش آمدید باقی سب کو ٹھیک آ رہی ہے جناب تو خیر میں آپ کو بتا رہا تھا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور علم کا اٹھانا یہ ہے علماء نے بیان کیا کہ علما جب اس دنیا سے فوت ہو جائیں گے تشریف لے جائیں گے تو پھر ان کے پیچھے ان جیسا کوئی عالم ہوگا نہیں آپ دیکھ لیں اعلیٰ حضرت تشریف لے گئے اعلیٰ حضرت کے بعد کوئی آیا صدر شریعہ تشریف لے گئے ان کے بعد اس پائے کا کوئی عالم آیا اور آگے بڑھئے مفتی احمد لے نعم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ لے گئے مفتی بقاع الدین صاحب لے گئے تشریف ایون یہ کہ ابھی جی شاہ امن صاحب لے گئے قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تو یہ سارے بزرگ تشریف لے جاتے جا رہے ہیں اور اگر ہم ابھی ایک مطلب عالمی طائرانہ جائزہ لیں پوری دنیا کا تو ہمیں کہاں نظر آ رہے ہیں علماء گنتی اولاما اب انگلیوں پہ گن سکتے ہیں تو حالت بڑے نازک ہیں بہت خراب ہیں ہمیں یہ ذہن بنانا چاہیے کہ جناب میری آواز فل ہے جناب میں نے یہاں اپنی آواز مکمل مطلب لاؤڈ رکھی ہوئی ہے مکمل ہے پوری ہے تو میں عرضی کر رہا تھا کہ ہمیں آج یہ نیت کرنی ہے اور یہ ذہن بنانا ہے کہ چونکہ علم کی فضیلت کی بات ہو رہی ہے اور پیچھے بھی آپ نے پڑھا اور سنا تو ہمیں آج یہ نیت کرنی ہے کہ ہم انشاءاللہ اپنی زندگی میں یا تو خود عالم ہو جائیں گے طالب علم تو ہم ہے نا اس درجے میں سیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ ہمارا یہ طالب علم ہونا جو ہے وہ علم دین سیکھنے کی طرف ایک قدم ہے اور انشاءاللہ ہم عالم ہوں گے اللہ نے چاہا تو اور ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن بروز حشر علما کے ساتھ علما کے زمرے میں فقاہ کے زمرے میں ہمارا حشر فرمائے اور نیت کر لیجئے کہ اپنے بچوں کو ضرور بنائیے گا ڈاکٹر انجینئر جناب سیاست دان سب جو چاہیں بنائیں لیکن لیکن دین کا ضروری علم ضرور دیجیے گا اپنے بچوں کو اپنے بچوں کو قرآن اور حدیث سے آشنائیں ضرور دیجیے گا آج ذہن بنائے کہ ہمیں علم دین جو کہ ہمارا اصل مقصد ہے اور جناب جو اصل فضیلت کا باعث ہے دیکھیں مرنے کے بعد قبر کے اندر کسی سے اس کی دنیاوی ڈگری اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتی مطلب ٹھیک ہے نا ہاں اگر اس نے کی وجہ سے مخلوق خدا کی خدمت کی ہے تو ضرور فائدے مند ہو سکتی ہے لیکن عمومی طور پر محل ڈگری ہونا کوئی فائدے کی بات نہیں ہے کوئی کام کی ایسی بات نہیں ہے کہ جو فضیلت کی بات ہو لیکن علمدین ایک ایسی ڈگری ہے کہ جو اس کو دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے آخرت میں بھی دیتی ہے قبر و حشر میں بھی دیتی ہے جی جناب جی جی عالم کی تعریف دیکھیں عالم کی تعریف اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے اور سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ عالم وہ ہے کہ جو دین کے بنیادی عقائد اور نظریات کو اور مسائل کو جانتا ہو اور ضرورت پڑنے پر اپنی ضرورت کا مسئلہ دینی کتاب سے نکال سکتا ہو ٹھیک ہے نا تو عالم ہونے کے لیے درس نظامی ہونا ہرگی ضروری نہیں ہے میں آپ کو بھی یہ بتا چکا ہوں لیکن اس کے باوجود درس نظامی علم دین سیکھنے کا ایک آلہ ہے ایک ذریعہ ہے اور یہ جتنے جو ہلاکہ میں نے ذکر کیا یہ انہوں نے درس نظامی نہیں پڑھا لیکن یہ درس نظامی والوں پر فوقیت ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کوئی عام عالم عام عالم جو اپنے مسئلے جانتا ہو اور نظریاتی اور عقائد کے مسائل جانتا ہو تو وہ یقیناً کسی درسن نانی کے پرٹیکولر عالم سے زیادہ افضل و برکر نہیں ہے یہ بھی ذہن میں رکھیے گا ہاں جس بزرگ کی علمیت اور ماشاء اللہ احتساب اور جس کی کوششیں درس نامی والوں سے بڑھ کر ہوں تو وہ یقیناً ان سے بڑھ کر ہے اور میں یہاں پہ حضرت صاحب کا ذکر کرنا ضروری سمجھوں گا جی دیکھیں میں غم مرشید بھائی کی بات کرتا ہوں غم مرشید بھائی مجھے نہیں پتا کہ آپ کو اہل سنت کے سارے عقائد و نظریات اللہ کی ذات و صفات سے متعلق ساری گفتگو یاد ہے یا نہیں ہے اور اسی طرح آپ کو جو عمومی مسائل ہیں وہ آتے ہیں کہ نہیں آتے اگر آپ کو آتے ہیں تو اور آپ اپنی ضرورت کا مسئلہ کتابوں سے نکال بھی سکتے ہیں تو آپ عالم ہے بے شک عالم ہے آپ اگر آپ باہر شریعت سے بھی اپنا مسئلہ نکال سکتے ہیں تو آپ بالکل عالم ہے اور مطلب لیکن دیکھیں ایک عالم ہونا عالم ہونا علامہ ہونا فقیر ہونا مشتحد ہونا مشتحد تو خیر بہت ہی بڑے بزرگ ہوتے ہیں مفتی ہونا ان سارے درجات میں فرق ہے کتاب سے دیکھ کر نکال سکتے ہیں آج کل نیٹ پر سب کچھ ہے نیٹ پر سب کچھ ہونا ایشو نہیں ہے اپنی ضرورت کے مسئلے کو کتاب دیکھ کر فیصلہ کر لینا کہ ہاں یہ ہی میرا مسئلہ ہے میرا مسئلہ یہ ہے اور اس طرح اگر آپ اس بات کو بنیاد بنائیں کہ جی آ, کتاب دیکھ کے تو نکال سکتا ہے نا تو میرا بچہ جو ہے وہ تیسری زبان میں پڑھتا ہے اس کو اردو لکھنا پڑھنا آتی ہے میں اس کو دے دوں کتاب باہر شری تو اس کو کہوں کہ جی ڈھونڈھی ہے تو وہ کبھی کبھی تو کبھی نہ کبھی تو ڈھونڈ لے گا نا تو یہاں کتاب سے مسئلہ دیکھ کر نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی مدد کے بغیر اور آرام سے بڑی آسانی سے ایسا نہیں کہ اس کو گھنٹوں لگ جائیں مہینوں لگ جائیں ہفتوں لگ جائیں اور وہ ڈھونڈتا ہی رہے تو اتنا آسان بھی نہیں ہے اور علامہ کون ہوتا ہے علامہ جی علامہ کہتے کو یعنی جو فنون دینیا کا ماہر ہو جس کو اصولوں پر بھی دسترس ٹھیک ہے نا اصول فق جانتا ہو اصول حدیث جانتا ہو اصول تفصیر جانتا ہو اور جناب تمام فنون کے اندر اس کی ایسی دسترس ہو کہ ماشاء اللہ کیا بات ہے دیکھیں کوئی بھی عالم ہنڈریڈ پرسینٹ عالم نہیں ہوتا یہ ذہن میں رکھیے گا اور کوئی بھی جاہل ہنڈریڈ پرسینٹ جاہل نہیں ہوتا تو جس کو عمومی طور پہ اکثر مسائل آتے ہوں اکثر اصول اصول آتے ہوتا ہے اور پھر اسی طرح جسے فتوا نویسی کے اصول آتے ہیں جسے فتویٰ نویسی کا موقع ملا ہے جس نے فتوانوی سیکھی ہے فتوا نویسی پڑھی ہے فتوا نویسی کی ہے تو وہ مفتی ہوتا ہے دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل مفتی سے اوپر ہے علامہ اگر آپ علامہ کی حقیقت کو دیکھیں گے نا تو علامہ مفتی سے بھی اوپر ہے اس میں کوئی شبانی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن ہمارے ہاں غلط العوام رہے ہیں غلط العام کہہ رہے ہیں یا ایک عوامی رجحان کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں وہ بیچارہ ابھی درس نظامی کے دوسرے درجے میں ہوتا ہے اور علامہ ہاں سے مشہور ہو جاتا ہے تو بس ایسا ہی ہے علامہ تو شاید کوئی مفتی تو خیر بہت سارے ہیں دنیا میں لیکن علامہ بہت کم ہے ٹھیک ہے نا علامہ تھے شاہمان نورانی صاحب تھے علامہ یا حضرت صاحب ہیں ہر بندہ عالم بن بنا ہوا ہے جس نے رسول یہی میں کہنا چاہ رہا تھا تو آپ کہیں आप درجے میں آ کر بولا بالکل آپ کو جاتے آپ حضرت صاحب کے بارے میں بتا رہے بارے میں اور حضرت صاحب بارے میں بتا رہا ہوں میں فضان مرشید ماشاء اللہ آپ ہیں میں آپ کو لیتا ہوں میں حضرت صاحب بارے میں یہ بتا کہ دیکھئے حضرت صاحب نے باقاعدہ درس نظامی کی تعلیم حاصل نہیں کی لیکن درس نظامی کی باقاعدہ تعلیم تو صاحبہ نے بھی حاصل نہیں کی تھی اور دیگر بزرگوں نے بھی حاصل نہیں کی لیکن اس کے باوجود سمجھانے کے لیے مثال دی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت صاحب کو علم دین کا ایسا جذبہ دیا کہ حضرت صاحب ابتدائی زندگی سے ہی علم دین کی طرف آ اور میں ایک بڑی آپ کو سادہ سی مثال دوں گا علامہ مفتی وقار الدین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی نے آپ نے اپنی زندگی میں ایک ہی بزرگ کو اپنا خلیفہ بتایا جی علم لدنی بھی ہے لیکن حضرت صاحب نے سیکھا بھی ہے نہیں آپ یہ نہیں بولے علم الدنی کہہ کر آپ حضرت صاحب کو مطلب عالم دین ہونے سے الگ نہیں کریں علم الدنی بے شک حضرت صاحب کی پاس ہے لیکن حضرت صاحب نے اقتصاب بھی فرمایا بے شک علم الدنی بھی اللہ نے دیا ہے اور جو اقتصاب کے بعد حاصل ہوا ہے وہ بھی ٹھیک ہے نا صاحب بہت کی ہے اور میں آپ کو بتا ہی رہا تھا کہ مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صرف ایک بزرگ کو خلافت دی ہے اپنی اپنے سلسلے کی اور وہ ہیں حضرت صاحب اور آپ نے خود ذکر کیا اس کا اور یہ فتویٰ موجود ہے مفتی بقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آپ فرماتے ہیں کہ مطلب حضرت صاحب کے بارے میں کہ یہ ان کی معلومات کسی مولوی کسی عالم سے کم نہیں ہیں اور میں انہیں اپنا خلیفہ بناتا ہوں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خلافت کے بنیادی اصول یہ ہیں کہ وہ سنی صحیح لقیدہ مسلمان ہو اور دوسرا عالم ہو اور تیسرا فاصل کے غیر فاسق کے ہو ٹھیک ہے نا تو الحمدللہ حضرت صاحب کی نئی کسی پہ کوشیدہ نہیں حضرت صاحب کا خوش عقیدہ مسلمان ہونا کسی پہ پوشیدہ نہیں ہے اور تیسری بات جو بھی آپ نے سنی کہ عالم ہونا یہ حضرت مفتی وقار صاحب نے جب خلافت دے دی, دی تو ظاہر کر دیا کہ عالم بھی ہیں تو خیر الحمد للہ رب العالمین جو حضرت صاحب کے پاس رہے ہیں حضرت صاحب سے فیض پایا ہے جنہوں نے حضرت صاحب کی جو ہے وہ مجالس کا لطف اٹھایا وہ جانتے ہیں کہ حضرت صاحب کتنے بڑے عالم ہیں اور بہت بہت سارے ایسے علما جنہیں اپنے مسائل کے کرنے میں گھنٹوں ہفتوں مہینوں لگے اور حضرت صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ماشاء اللہ لمحوں میں وہ مسئلے حضرت صاحب نے حل فرمائے انتہائی آزادی اور ان کی تاریخ تو حضرت صاحب کی کیا بات ہے آ, کیا ہے کیا علامہ ہے جی حضرت صاحب علامہ ہے بالکل ٹھیک ہے حضرت صاحب کو دیکھیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ حضرت صاحب کو بالکل میں ایک پیر و مرشد ہیں اس لیے مبالغہ نہیں کر رہا ہوں میں حقیقت پسندی کا سامنا کرتے ہوئے بات کہہ کہ اللہ تبارکہ وطاعلیٰ کے فضل و کرم سے حضرت صاحب علم فق کے اندر خاص طور پہ بڑی دسترس رکھتے ہیں اور آپ کو میں صحیح بتا رہا ہوں اس وقت اور بہت سارے علماء بھی یقیناً ہیں اس دنیا میں جو علم فق پہ بہت دسترس رکھتے ہیں لیکن حضرت صاحب جیسی دسترس بہت کم علماء کو حاصل ہے مطلب جتنی پختگی حضرت صاحب کی علم فک کے حوالے سے ہے اتنی بہت کم علماء میں دیکھی گئی ہے ٹھیک ہے تو علامہ گر سمجھتا ہوں میں حضرت صاحب کو آپ صحیح سمجھتے ہیں وہ کوئی شبہ نہیں ہے لیکن میں اس وقت بات پتہ کیا کر رہا ہوں کیا حفظ قرآن بھی ہے نہیں حافظ قرآن نہیں ہے حضرت صاحب آ... دیکھیں اس وقت ہم ایک بڑی ڈیبیٹیبل انداز میں بات کر رہے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی حضرت صاحب کو نہ ماننے والا بھی سن رہا ہوں تو اس کو بھی سمجھ میں آئے کہ جب مفتی وقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو خلافت دے دی ہے تو یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے دیکھیں مفتی وقار الدین صاحب غیر متنازع عالم دین ہیں اور سارے سنی ماشاءاللہ ہمارے ہندوستان پاکستان کی آپ کو مانتے ہیں ٹھیک ہے نا اور مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا نام ہے مفتی اعظم پاکستان ہے تو مفتی اعظم پاکستان نے جسے اس قابل سمجھا کہ اسے خلافت سے نوازا جائے وہ ایک ہی آدمی ہے اور وہ حضرت صاحب ہیں تو اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ حضرت صاحب عالم ہیں کہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا مفتی بقار الدین صاحب کتنے عالموں کو جانتے ہوں گے یقیناً سب کو جانتے تھے وہ اور بے شک سب اہل بھی ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے لیکن حضرت صاحب کو انہوں نے خصوصیت کے ساتھ اس شرف سے نوازا تو ظاہر کچھ دیکھا ہوگا تب ہی نوازا نا خیر ہم آگے بڑھتے ہیں حضرت صاحب کا ذکر خیر بھی اور اللہ والوں کا ذکر خیر یقینا ہمارے لیے باعث برکت ہے تو جناب میں سمجھا یہ ارادہ تھا کر رہا تھا کہ آپ نیت کیجئے اور اپنے کم از کم کم از کم اپنے گھر میں سے کسی ایک بچے کو عالم دین بنائیے پرٹیکولر عالم دین جس کو علم دین سے متعلق سارے فنون پر دسترسوں علامہ والا عالم دن مفتی والا عالم دن اور باقی بچوں کو علم دن کی بنیادی ضرور, ضروری علوم ضرور سکھائیے ضرور سکھائیے ضرور سکھائیے یہ آپ کی اخلاقی شرعی ذمہ داری ہے اگر یہ نہیں کریں گے تو آپ ہنسیں گے ٹھیک ہے جناب ان شاء اچھا جی. جی جی حضرت ہم بھی یہی گزارش کر رہے ہیں کہ صرف حضرت صاحب کو خلافت دی ہے بالکل مفتی صاحب نے اچھا جی بجم اللہ الرحمن الرحیم. حد دس نام مصدت آپ کو کسی نے خلافت دی ہے ارے حضرت سوال اللہ سمان اللہ حضرت میں یہ شرف سمجھتا ہوں کہ مجھے میرے پیرو مرشد شبلہ امیر سنت دامت دامد برکات وکالت دی تھی الحمد للہ جب میں پاکستان کابینہ کا حصہ ہوا کرتا تھا آپ کو یاد ہوگا تو وکالت سے نوازا تھا الحمدللہ مفتی فاروق صاحب کے ساتھ تو یہ بڑے اعزاز کی بات ہے ہمارے لیے اور ہمیں اپنے مرشد کی ارادت مل جائے پکی ہم سچے مرید ہو جائیں یہ ہمارے لیے بہت بڑے شرف کی بات ہے خلافت کے اہل نیم ٹھیک ہے جی اچھا جی حد دسنصت قال حدیہ ان شعبہ اوحید نقم حدیث حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں لا یوحید احد البادی تمہیں میرے بات کوئی بتائے گا نہیں یہ بات جو میں بتا رہا ہوں سرکار کی یہ صرف میں بتا رہا ہوں حضرت انس بیان کرتے ہیں بیان کر رہے ہیں کہ اس سمے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار فرماتے ہیں میں نے سرکار کو فرماتے سنا یقول فرماتے ہیں من اشراطی صاحبی اور العلم سرکار فرماتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ علم کم ہو جائے گا و زحر الجہلو اور جہالت بہت ظاہر ہو جائے گی غالب ہو جائے گی پھیل جائے گی جہالت ہی جالت ہوگی آپ دیکھ رہے ہو نا جالت ہی جہالت ہے چلو کو جاہل نظر آئیں میں کیا ذکر کروں یار میرا تو بہت دل جلاؤ ہے اس حوالے سے اللہ پر تک سورج نساء اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی و یقل الرجال اور مرد کم ہو جائیں گے یہ سب بھی ہم دیکھ رہے ہیں حد کا یقونسین امراتین یہاں تک کہ پچاس عورتوں کی ذمہ داری القیم الاحد ایک شخص پر ہوگی اچھا گزشتہ باتوں میں ذکر ہو چکا علم کے کم ہونے پر جہالت کے بڑھ جانے پر جناح کے بڑھ جانے پر بس یہ مختصر سی بات کہ عورتیں زیادہ ہو جائیں گی تو عورتوں کے زیادہ ہونے کی فزیکلی وجہ بج یہ ہو سکتی ہے کہ مختلف جنگوں میں جھگڑوں میں مرد قتل ہوتے ہیں اور عورتیں بچتی ہیں ٹھیک ہے نا اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی کے واقعات بھی ہوتے ہیں تو اس کے اندر بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ خواتین شہروں زیادہ تر یہ شہادت جو ہے وہ مردوں کو ہی حاصل ہوتی ہے تو اس حوالے سے بھی مطلب ظاہر ہے مرد زیادہ ہیں اور حالت کی نشانی تو کی نشانی ظاہر ہو گئی حضرت کون سی نشانی ظاہر ہو گئی حضرت جہاز کی بھی ظاہر ہو گئی اور علم کے کم ہونے کی بھی ظاہر ہو گئی نا علما جائے جا رہے ہیں نا میں نے شروع میں ڈیٹیل میں بتایا کو کہ آپ علما کہاں رہے ہیں بہت کم رہے ہیں آپ انگلیوں پہ شمار کر سکتے ہیں ہمارے بڑے اکابرین کا تو تیسرا یہ کہ ایک وجہ اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مردوں کی پیدائش کم ہوگی اور عورتوں کی زیادہ ہوگی یہ بھی ہمارے ہوتا ہے کہ اب ہمارے یہاں شہزادیاں زیادہ ہوتی ہیں الحمدللہ اور مرد بہرحال کم پیدا ہوتے ہیں تو کفیل ہونے سے مراد کیا ہے کہ 50 عورتوں کی ذمہ داری ایک کو ملے گی تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حقیقت 50 عورتوں کا ایک مرد کفیل ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پچاس کی عادت سرکار نے مبالغے کے طور پہ فرمایا یعنی بہت ساری عورتوں کا کفیل ایک شخص ہوگا تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک والد ہوتا ہے اس کے ماتحت اس کی بیوی اور اس کی پانچ سے آٹھ دس پندرہ بچیاں بھی ہوتی ہیں ماشاءاللہ اور اس طرح بہت ساری خواتین اس کے ماتحت آج اگلا باب ہے بابو فضل العلم علم کی فضیلت کا باب میں خوش آمدید کہتا ہوں ثوانا صاحب کو کہ آج ماشاءاللہ یہ درس میں ابتدائی سے حاضر ہے جزاک اللہ حرد قول حر دسانی اوقیل ابن بني شهاب بن الحمزہ تبنی عبد الله بن عمر ان ابن عمر قال سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال بينما انا نائم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس وقت میں سویا ہوا تھا بينما جس وقت انا نائم میں سویا ہوا تھا اتيت بقدره لبن میری خدمت میں دودھ کا پیالہ لایا گیا شریف سرکار فرماتے ہیں میں نے وہ دودھ کا پیالہ پیا حتی یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ سیری دودھ کی سی سیر یا میرے ناخونوں سے نکل رہی ہے مطلب دودھ کی سیر اتنا سیر ہو گئی جی کہ دودھ میرے ناخنوں سے نکلنا شروع ہو گیا ثم تو پگلی عمر بن الخطاب پھر میں نے اپنا بچا ہوا اپنا باقی ماندہ دودھ عمر بن خطاب کو دے دیا سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت حضرات صحابہ نے پوچھا کال اول تو ہو یا رسول اللہ سرکار آپ اس خواب کی کیا تعبیر بیان فرمائیں گے سرکار نے فرمایا العلم علم اس خواب کی تعبیر ہے علم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھیے کیا تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے منکرین کو سننا چاہیے تو جناب آپ نے دیکھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کی تعبیر علم سے کی ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دودھ اور علم دونوں میں کثرت نفع مشترک ہے دودھ سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے علم سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے دودھ انسان کے جسم کی غذا ہے علم انسان کی روح کی غذا ہے دودھ انسان کے بدن کی اصلاح کا باعث ہوتا ہے قوت کا باعث ہوتا ہے اور دودھ روحانیت کی اصلاح اور روحانی قوتوں کا سبب ہے انسان کی دنیا اور آخرت کی اصلاح کا سبب ہے خواب میں دودھ کو دیکھنا سنت ہے سبحان اللہ اور فطرت پر استقامت اور علم دین کی حصول کی دلیل ہے کیونکہ دودھ وہ پہلی غذا ہے کہ جو کسی پیدا ہونے والے کو دنیا میں تعم کی طور پہ سب سے پہلے ملتی ہے دودھ سے انسان کے جسم کو حیات جیسے علم سے دلوں کو حیات حاصل ہوتی ہے روحانیت کو حیات حاصل ہوتی ہے دودھ جنت کی نعمتوں میں سے ہے کیونکہ جنت میں دودھ کے دریا ہوں گے اور جناب کیا بات ہے سبحان اللہ علم حقیقی نعمت ہے سرکار نے اپنا بچا ہوا دودھ حضرت عمر فاروق اعظم کو دیا اور اس کی تعبیر علم سے کی اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فطرت سلیماتے ہیں آپ کا دین درست ہے اور ان کا علم جو ہے وہ سرکار کے فیص سے ہے ویسے تو سب کا علم سرکار کے فیص ہیں لیکن بالکل بالکل اس سے بالکل صحیح فرمایا تو بھائی بھائی نے اس سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی فضیرت کا بھی بیان ہے اور اس سے ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ خواب کی تعبیر بیان کرنا سنت ہے اور خواب کی تعبیر پوچھنی چاہیے سبحان اللہ کیا بات ہے جناب سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد رب العالمین جی جناب تو باتیں تو بہت ساری ہیں اب ہم یہاں آج کا ہم روکتے ہیں انشاءاللہ اللہ سوال جواب اور گفتگو کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں, میں حاضر ہوں انشاءاللہ سلسلہ گفتگو سلسلہ کلام جاری رہے گا جزاک اللہ بہت شکریہ آپ حضرات کا السلام علیکم و اللہ آپ کا بھائیوں کا بہت شکریہ تشریف لائے آپ درس میں شامل رہے اور آپ سے یہی گزارش ہے کہ روز اپنی اس حاضری کو قائم رکھیں دائم رکھیں کیونکہ حب الاما علی اللہ ادعا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل جو ہے وہ ہے جو دوام کے ساتھ ہو استقامت کے ساتھ ہو باقاعدگی کے ساتھ ہو تو کوشش کیجیے باقاعدہ تشریف لائیں اور اچھی باتیں جو آپ کو یقینا سرکار کی باتیں ساری اچھی ہیں تو اس میں سے جو آپ نکات لکھنا چاہیں وہ ضرور لکھا کریں آپ کے کام آئیں گے لکھنے سے یاد ہو جاتا ہے قید العلم ابالخطابتی علم کو لکھنے کے ساتھ قید کر لو تو لکھا کریں یاد رکھا کریں اور یہ باتیں آگے پہنچایا کریں آگے سنایا کریں اور نصیب والے ہوتے ہیں جنہیں علم سیکھنے کا موقع نصیب ہوتے ہیں جنہیں علم سکھانے کا موقع ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم ان کچھ نصیبوں میں شامل ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے یقیناً عرب ہا عرب لوگ اس وقت بجانے کن کن میں ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے جی اس پہ بات ہو چکی ہے نبی ہے وہ ہم نے درویل بھی پیش کی تھی اس کے اوپر ٹھیک ہے اچھا جی کیونکہ انہوں نے جو فیصلے کیے تھے وہ بغیر وہی کے ہو نہیں سکتے قتل وغیرہ کا فیصلہ کوئی بھی بغیر وہی کے نہیں کر سکتا کسی بھی ولی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ الزام کی بنیاد پر کسی کو قتل کر ٹھیک ہے مصطفی بھائی تو بات ہو چکی ہے جزاک اللہ بہت شکریہ غیر مرشد بھائی کا ہینڈ ریس ہوتا ہے اچھا لگتا ہے باقی اسلائی بھائی کی شفقت فرمائیں اور اپنا ہینڈ ڈریس فرمائیں گفتگو میں حصہ لیں آج ہمارے ساتھی بھائی موجود ہیں دیگر بزرگ موجود ہیں ماشاءاللہ اللہ کامران بھائی نئے اسلائی بھائی مجھے محسوس ہو رہے ہیں اور آج اس نے اتفاق ہے کہ بغیر اسپیس کے فضانے مرشید آئے میں ہمارے نئی بھائی تو یہ بھی آئیں س آئیں حصہ لیا گئے روزانہ آپ کو بولنا اچھا نہیں لگتا مہمان نہیں ہیں کا اپنا روم ہے اپنا گھر ہے گھر میں روز دعوت دینا عجیب سی بات ہے علیکم جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مخفرا سب سے پہلے جزاک اللہ و خیرہ تمام آنے والے بھائیوں اور بہنوں کے لیے کو کہ تشریف لائے ماشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور سب کی حاضری کو اپنی میں قبول فرمائے اور آپ سے درخواست بھی ہے کہ کوشش کیا کریں نہ صرف خود آیا کریں بلکہ دوسرے بھائیوں کو بھی اور دوسری بہنوں کو بھی اس کی دعوت دیا کریں پاکستانی ٹائم کے مطابق رات کو ساڑھے آٹھ بجے حضرت علامہ مفتی محمد ہارون صاحب تشریف لاتے ہیں درسِ قرآن دیتے ہیں اس کے بعد رات کو بارہ بجے پاکستانی ٹائم کے مطابق مفتی نعیم صاحب تشریف لاتے ہیں درس حدیث دیتے ہیں تو تمام بھائیوں بہنوں سے درخواست ہے کہ پابندی کے ساتھ خود بھی تشریف لائیں اور دوسرے بھائیوں کو بھی دعوت دیں ہفتے کے دن مفتی صاحب کاف ہوتا ہے ہفتے کے دن مفتی نعیم صاحب تشریف نہیں لاتے ہیں تمام بھائی نوٹ کر لیں لیکن اگر آپ آن لائن ہو تو روم میں ضرور تشریف لایا کریں مفتی صاحب آئیں یا نہ آئے اگر آپ آن لائن ہو تو آپ روم میں ضرور تشریف لایا کریں تو بولٹن میں آپ آ جائیں مائک پہ سوال کریں پھر میں انشاءاللہ پھر دوبارہ آتا ہوں السلام ہو علیکم السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب میرا ایک کوشچن تھا مجھے ایک فورم پہ ایک کوشچن آیا ہے تو مجھے کہا گیا کہ کیا پوچھ کے بتایا جائے کسی مفتی صاحب عالم سے تو جو جو مجھے خالی لکھا گیا ہے میں ویسے ہی لکھوں گا کہ مجھے مزید تفصیلات اس کی نہیں پتا ہیں جو انہوں نے کہا میں آپ سے وہی پوچھوں گا اب کوشچن یہ ہے کہا گیا ہے کہ جی ایک صاحبہ ہیں وہ کہتی ہیں کہ جی میرے والدین نے میرے پیرنٹس نے مجھ سے زبردست دھوکے سے مجھ سے دھوکے سے ڈائیوس کے پیپر پہ سگنیچر لے لیے ہیں ٹھیک ہے تو لیکن میں شادی توڑنا نہیں چاہتی تو اس کا کوئی حل نکل سکتا ہے تو صرف یہی لکھا ہے کہ جی میرے پیرنٹس نے مجھ سے دھوکے سے ڈائیوس کے پیپر ویسے سگنیچر لے لی ہیں تو اور میں شاید نہیں چاہتی تو اس کا کوئی حل بتائیں تو آج ہی جی السلام علیکم و رحمتہ اللہ تعالی وبرکاتہ سب سے پہلے یہ سن لیجیے ہمیشہ کے لیے لیجیے اللہ تعالیٰ نے شوہر کے ہاتھ میں ہے نکاح کی گرا یعنی طلاق دینے کا حق یا خلا دینے کا حق شوہر کو حاصل ہے عورت کو اس طرح کا کوئی حق حاصل نہیں ہے وہ طلاق کے پیپر پہ ہزار سائن کر دے طلاق نہیں ہوگی وہ خلا کے پیپر پہ ایک لاکھ سائن کر دے طلاق نہیں ہوگی سرکار نے فرمایا ات طلاق لمن اخذاق طلاق اسی کا حق ہے طلاق شوہر کا حق ہے اس کو آسان لفظوں میں یہ سمجھے ٹھیک ہے اچھا جی تو میرا خیال جواب ہو گیا خاتون کے سائن کرنے سے کوئی فرق نہیں پاتا السلام علیکم اگلے سائیں یورپ میں اگر ایسا ہوتا ہے یو ایس میں جہاں بھی ہوتا ہے اس کی وضاحت ان شاء کریں گے اور آپ کوئی خاص پرٹیکولر کویشچن ہو وہاں کے حوالے سے ضرور کیجیے گا ہمیں مرشیدہ ہی پوچھیں بولے کوئی بھی پوچھے میں آپ کو ڈیٹیل سننے کے بعد پھر اس کا جواب کرتا ہوں اور ایک مجھے پی ایم آیا ہے جی بہت کہ نماز کے فرض بیان جی نماز کے فرض یہ بہت ضروری اور اچھا سوال ہے نماز کے فرائض نماز کی شرائط پہلے ہیں پھر فرائض ہیں تو نماز کی شرائط اور فرائض کون بیان کرے گا یہ میں آپ لوگوں کے لیے مطلب چھوڑ رہا ہوں کوئی اس لائن تشریف لائیں پہلے شرائط بتائیں پھر فرائض بتائیں ٹھیک ہے تو اس سے سیکھنے سکھانے کا سلسلہ بھی رہے گا آپ چاہیں گے تو میں بھی ارض کر دوں گا انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ بھی اس کے اوپر کیونکہ یہ ہم میں سے ہر ایک کو آنا چاہیے یہ ضروری چیز ہے اس لیے اس کا جواب جو ہے وہ میں اپنے درجے کے سارے ہوں کی خدمت جو مائک پر آنا چاہے وہ جواب دیں السلام علیکم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ حضرت میری آواز آ رہی ہے روم میں جی جزاک اللہ. اچھا جو نواد کی شرائط ہیں وہ سب سے پہلی جو شرط ہے وہ ہے تہارت مسن جسم کا پاک ہونا جگہ کا پاک ہونا اور کپڑوں کا پاک ہونا اور دوسری جو ہے وہ ہے ستر عورت ستر عورت مسن جو مرد کا ستر ہے اس کا چھپا ہونا اور جو عورت کا ہے اس کا چھپا ہونا جہاں تک ستر بتایا گیا مرد اور عورت کا اور تیسرا ہے استقبال قبلہ وقت وقت بھی ہے جی, وقت تیسرا چوتھا استقبال قبلہ وقت اور تقبیر تحریمہ یہ چھ شرائط ہیں نماز کی اور جو فرائض ہیں تو فرائض میں سب سے پہلے مثلا جیسا کہ شرائط میں تقبیر تحریمہ جو ہے وہ آخر میں آئے گی تو فرائض میں پہلے آئے گی جیسے کہ ہم اللہ اکبر کرتے ہیں سب سے پہلے تو سب سے پہلے جو آئے گی وہ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ ہوگی پھر قیام ہوگا جیسے کھڑے ہوتے ہیں جس میں ہم کیرات کرتے ہیں پھر کیرات ہوگی اس کے بعد پھر چوتھا جو ہے رکوع ہوگا پھر اس کے بعد سجود اور پھر جو ہے خیرہ اور پھر سلام یہ نماز کی شرائط چھ تھی اور سات فرائض ہے نماز کے اور حضرت میرا سوال جو ہے وہ سوال میرا یہ ہے کہ اگر مثلا کسی ملک میں کوئی کافر ملک ہو مثلا جہاں پر اسلام کی حکومت نہ ہو یا اسلامی حکومت نہ ہو تو اس ملک میں حضرت اگر کوئی آپ مثلا کوئی گستاخ کوئی دی مثلا کافر ہو وہ آپ کے سامنے قرآن پاک کو شہید کر دے تو اس کو مثلا اس وقت کیا قتل کر سکتے ہیں مثلا جیسا کہ ابھی گریس میں یہ غصہ خیریت کسی خبیث نے ایک نے کی ہے تو کیا اس کو اسی وقت مار سکتے ہیں مثلا تو یہ میرا سوال تھا اور یہ بھی کہ وہ مثلا اس حکومت کا انسان اس حکومت کا ہو بندہ مثلاً ادھر مسلمان حکومت نہیں ہے کافر حکومت ہے لیکن وہ اس حکومت کا بندہ ہو یہ میرا سوال ہو سکتا ہے کہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہو اگر نہیں سمجھ آئے تو انشاءاللہ شاء اللہ میں دوبارہ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمت اللہ جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ ماشاء بہت اچھا جواب دیا آپ نے اس جواب کی بھی میں غم مشید بھائی کو کہوں گا وہ ٹیکس میں تو دے رہے ہیں جواب مائک ذرا جواب دیں ڈیٹیل کے اندر ہمیں سمجھائیں اور بتائیں ذرا اور اپنے جذبات کا بھی جی صحیح جی ماشاءاللہ بہت اچھا جواب دیا اتنا اچھا جواب دیا کہ میرا بس نہیں چل رہا میں ان کو گاڑی دے دوں موبائل فون دے دوں میں ان کو ون ملین ڈالر دے دوں میں ان کو کیا کچھ دے دوں میرا اتنا بس نہیں چل رہا میں اتنا خوش ہوا ہوں ان کے جواب سے میں بتا نہیں سکتا میں آپ کو ماشاءاللہ اللہ سبحان اللہ حالانکہ مجھے امید نہیں تھی کہ جاوید بھائی جو ہے یہ جواب دے دیں گے ماشاءاللہ میں بھی ڈر رہا تھا میں سوچ رہا تھا یار چھ شراہطیں سات فراہد ہیں سات فراہم ہیں چھ شراہیتیں یا چھ فراہد ہیں سات فراہج میں بھی تھوڑا کنفیوز ہو رہا تھا لیکن ماشاء اللہ جس اعتماد کے ساتھ جسے کانفیڈینس کے ساتھ جسے ماشاء اللہ جذبے کے ساتھ آ کر انہوں نے جواب دیا ہے ماشاء اللہ میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جناب خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور جاوید بھائی کے لیے میں کہتا ہوں کہ جناب خوش رہیں شاد رہیں آباد رہیں اور جاوید بھائی نے جواب دیا تھا نا بھائی جواب کس نے دیا تھا بھائی نے دیا تھا نا ایسا نہیں میں کسی غلط بندے کو اتنی لمبی چوڑی دعائیں دے رہا ہوں بھائی اچھا دیا تھا دیا کوئی بات نہیں جاوید بھائی کے لیے یہ میری دعائیں جناب کوئی بات نہیں کامڑ بھائی کے لیے بھی ہیں جاوید بھائی کے لیے اس روم میں آنے والے ہر بھائی ہر بہن کے لیے یہ دعائیں جتنی دعائیں دے دی میں نے اب میں اس میں کوئی کنجوسی نہیں کروں گا کہ کامڑ بھائی کے لیے یا جاوید بھائی کے لیے نہیں سب کے لیے جناب سب کے لیے اور اللہ تعالیٰ سب کے صدقے میں مجھے بھی ان دعاؤں کا صدقہ نصیب فرمائے سب کے صدقے میں تو ماشاء اللہ بہت اچھے جباب دیا جناب دل خوش ہو گیا اور مجھے اپنا جب میں جناب وہ ملتان اجتماع میں کھڑا ہو کر پوری دونوں طرف لائنیں لگاتا تھا اور اسلامی بھائیوں کو جناب یہ نماز کی شرائط اور فرائض سکھاتا تھا اور پھر جناب ان کو نماز فروغ کرنے کا طریقہ سکھاتا تھا پھر سجدہ کرنے کا طریقہ سکھاتا تھا جو پریکٹس ہمارے ہاں ہوتی ہے اجتماعات میں اور بڑے بڑے اجتماعات میں ہوتی ہوں مجھے وہ دور یاد آ گیا اپنا جوانی کا دور مجھے یاد آ گیا جوانی کا دور تو ماشاء بہت اچھا جواب دیا جناب بہت ہی اچھا کبھی ہمیں بھی جواب صحیح بھی خوش ہو جائے کبھی ہمارے ہاں بھی جواب سے خوش ہو جائے گا کیسی بات کر رہے ہیں تو آپ کے جوابات الحمد للہ حضرت ماشاءاللہ اللہ آپ کے جوابات تو ماشاء ایسے ہوتے ہیں حضرت میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کے جوابات پہ ایک کتاب تحریر کی جائے جس میں سوالات ہوں اور جوابات ہوں اور وہ جو وہ جو کتاب ہے انشاءاللہ وہ آپ کے دا وائس آف اہل سنت کے جو ہمارے اسلامی بھائی اور اسلامی بہن وہ مل کر آپ کی کتاب چھاپے جس میں آپ کے سوالات و جوابات ہوں وہ فتح افریقہ کی طرح ایک, ایک کتاب ہو جس میں سارے مکس کر کے جو سوالات ہیں نا مکس کر کے تو وہ مکس کر کے جو سوالات ہیں اس کے جوابات مفتی نعیم صاحب کے سبحان اللہ کیا بات ہے جناب تو مدینہ مدینہ ہو جائے جیسے مفتی ہارون صاحب نے جو ہے وہ مفتی و فتح نیٹیا اچھا فتح نیٹیا نہیں نہیں نیٹیا کا صحیح نہیں ہے فتح وا انٹر صحیح رہے گا فتح وا انٹر یہ فتح وا دوائی سو سنت یہ صحیح رہے گا فتح وا دوائی سو فہل نہیں فتح نینیا صحیح ہے جناب فتح نینیا صحیح ہے فتح وائے یہ سب سے بہتر ہے مفت صاف کچ میں نام بھی آ رہا ہے یہ سب سے بہتر ہے. تو میں اب دیر مائک پر رہوں گا ورنہ وائی بھائی کہیں گے مائک چھوڑیں گے بھائی اب. اس لیے میں کے لیے مائک فری کر رہا ہوں تشریف جی السلام علیکم و اللہ تعالی وبرکاتہ خواب ایک مستقل بڑا ڈیٹیل مضمون ہے اور بہت بڑا موضوع ہے خواب کیوں آتے ہیں کسے آتے ہیں اور کس کس طرح سے آتے ہیں اور کس کس وجہ سے آتے ہیں بہت ساری ڈیٹیل ہیں بہت سارے ڈسکشن ہیں اس کے اوپر انسان زیادہ کھا کے سو جائے فوراً تو بھی اس کو کھاوا دیں ڈراؤن ہے ٹھیک ہے نا اسی طرح انسان جو ہے وہ کبھی کبھی جو دن میں اس کے ساتھ ہوا ہوتا ہے وہ اس کے ذہن پہ رہ جائے تو وہ بھی خواب میں اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے تو خواب کی تعبیر بتانا ہر ایک کا کام نہیں ہے اور یہ آسان کام بھی نہیں میں آپ کو صحیح عرض کر رہا ہوں فتویٰ دینا بہت آسان ہے اور خواب کی تعبیر دینا بہت مشکل ہے کیونکہ خواب کی تاب... فتویٰ جو ہے وہ آپ اصولوں کی بنیاد پہ دیں گے فتویٰ جو ہے وہ آپ کتابوں میں لکھے ہوئے جزیات کی بنیاد پہ دیں گے آپ کے پاس حوالہ جات ہوں گے آپ کے پاس جو ہے وہ ریفرنسز ہوں گے لیکن خواب کی تعبیر بتانے کے لیے آپ کے پاس کوئی ریفرنس نہیں ہوگا کوئی حوالہ نہیں ہوگا آپ کے پاس کوئی بنیاد کوئی اصول یہ مطلب ایسا پوشیدہ علم ہے جو نصیب والوں کو ملتا ہے ٹھیک ہے اور یہ بہت بڑا علم ہے اور یہ انبیاء کا علم ہے اور جناب اللہ تعالیٰ جسے جی چاہے اسے بھیجیے ٹھیک ہے جی خیر اس کے بھی علما نے اصول بیان فرمائے ہیں آپ کے کامیاں سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص جو گستافی کرے یہ جواب تو میرے حضرت کو دیا تھا کہ غم بھائی بتا دیں دیکھیں اگر کسی نے گستاخی کی ہے سرکار دو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معاذ اللہ اور وہ ہمارے آمنے سامنے ہے تو اخلاقی طور پہ تو ہمیں اسے مار دینا چاہیے لیکن شرعی طور پہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے ٹھیک ہے اگر کسی نے اس کو مار دیا تو وہ گناہ گار نہیں ہے اگر کسی نے گستافی رسول کو مار دیا وہ گناہ گار نہیں ہے بلے بدلے میں اس کو بھی مار دیا جائے لیکن یہ واجب نہیں ہم پہ مارنا یہ ہماری محبت پر ہے ہماری محبت کے تقاضے پر ہے آپ مار دیں اس کو بالکل مطلب میں ذاتی طور پہ چاہوں گا اسے مار دیا جائے. ٹھیک ہے جی جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے سرکار کا گستاخ ہے اس نے قرآن پاک شہید کیا ہاں ظاہر قرآن پاک کا گستاخ بھی کافر ہے اور مرتد کو مارنا جائز ہے لیکن اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے یہ یعنی انفرادی طور پہ کسی کی ذمہ داری یہ نہیں ہے خوشاندید فراز ہے تو شکائیے علیکم अगर मेरी आवाज आ रही है तो टाइप कर दीजिए प्लीज जी मोस्टी साहब आजकल इंटरनेट के ऊपर एक सिलसिला चला हुआ है वो है आपका चेन लेटर का लोग जो है हदीज है या कोई अकबर है किसी बुजुर्ग का या कोई और चीज है कोई रेफरेंस वगैरह है वो सर्कुलेट करते हैं और उसके बाद बॉटम में लिख देते हैं कि इसको आप दस आदमी के लिए भेजें पंद्रह आदमी के लिए भेजें تو اسی میں سے جت, جت سوال میں پڑھوں گا آپ کا اس سلسلے میں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے اور اس میں جو لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ پندرہ آدمی کو دو دن کے اندر کریں تو آپ کو یعنی میل کریں تو آپ کو خوشی ہوگی اور نہیں کریں گے تو آپ کو اس کا کو ہر جانا بھگتنا پڑے گا تو کیا ایسی چیزوں میں بلیو کرنا چاہیے ایک تو یہ ہے سوال میرا دوسرا یہ کہ میرے پاس اسی سلسلے میں ایک حدیث آئی تھی اس حدیث میں کوئی ریفرنس نہیں ہے مطلب کوئی ریفرنس نہیں کہ کہاں سے آ, کون رابی اس کے, کہاں سے وہ حدیث انہوں نے اور اس کا جو لباب یہ ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے سریش کو اس طرح بیان کیا گیا ہے اس اس لیٹر کے اندر کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد ایک شخص آتا ہے جو سفید کپڑوں میں ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ جو کپن کے اور اس کے چیز کے درمیان کھڑا ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ سخت نہیں ہٹتا ہے جب تک کہ اس کو خبر میں اس قبرستان لے جایا جائے وہاں پہ اس کو خبر میں مطلب بیری کیا جائے اور منکن رکیے جبائیں جب منکن نکل آ جاتے ہیں تو وہ ان سے آرگومنٹ کرتا ہے کہ جب مرکن نکل کہتے ہیں کہ بھئی آپ پہ آئیے یاد اور مجھے پرائیویٹ میں مطلب ہمیں ان سے سوال جواب کرنا ہے مردے سے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں آپ جو ہے سوال جواب میرے سامنے کیے کریں پھر اس کے بعد جو ہے وہ شخص جو ہے وہ اپنا فیس جو ہے وہ مردے کی طرف ٹرن کر کے کہتا ہے کہ میں ہوں قرآن میں قرآن ہوں اور تم قرآن پڑھتے تھے تو میں اس وجہ سے تمہاری حفاظت کے لیے ہوں اور میں اس وقت نہیں جاؤں گا جب تک میں بخش کی گارنٹی دے دے دوں گا اچھا اس کا اینڈ میں جو ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریفرنس دیا گیا کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو ہے کوئی بھی یعنی میں وہ نہیں میرا اشارہ اس طرف یہ کہ قرآن جو ہے یہ غلط ہے مطلب یہ مطلب کہ قرآن سے کوئی شفاعت نہیں ہوگی مگر میں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ریفرنس آیا اس کے اندر اور ان کی طرف سے اس کے اوپر تھوڑا سا ایک نگیٹو امپیکٹ آ رہا ہے تو اس سے میں نے سوال کیا آپ سے رسول اللہ سر صاحب نے فرمایا کہ قیامت کے ججمنٹ کے دن جو ہے قرآن صرف بڑھ کے کوئی بھی شباب کرنے والا نہیں ہوگا اس کے بعد بڑا اس میں بڑا صاحب لکھتا ہے کہ یہاں تک کہ کوئی پیغمبر یعنی پروفٹ بھی نہیں کر سکتا اور کوئی انجلوی فرشتہ بھی نہیں کر سکتا جب پروفٹ کی بات کی تو ڈیفینےٹلی وہ نبی کریم صلاح کے طرف ریفرنس ہے اس کا تو آپ یہ بتائیے کہ یہ حدیث پہلی بار تو میں نے جن سامنے مجھے بھیجی تھی تو میں نے ان کے جو اوریجنل جو کسی خاتون نے اس کو سرکولیٹ کیا تھا تو میں نے ان کو لکھا وہاں پر تو اب تک جواب یہ آیا کیونکہ یہ مجھے میرے بھائی نے بھیجی تھی تو میں نے ان کو لکھا کہ آپ ان حدیثوں کو کبھی سرکولیٹ نہ کریں جب تک کہ آپ کو اس کا ریفرنس نہ پتا ہو آپ کو اس کا راوی نہ پتا ہو آپ کو یہ نہیں پتا ہو کہاں کس کتاب سے لی گئی حدیث آ, ایسے آ, لیٹر آتے ہیں اس پہ مطلب بیلیف کرنا چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ نبی میں کیا یہ کہا کہ پروفٹ جی یعنی جو ہے جو پیغمبر ہے وہ بھی شفاظ نہیں کر سکتا قرآن سے اچھی السلام علیکم جی وعلیکم السّلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ ہوئی. یہ آج کا معاملہ نہیں ہے یہ زمانے کا معاملہ ہے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ سے بھی سیم اسی طرح کا سوال کیا گیا اور ہمارے ہاں تو یہ بڑے پرچے بٹے ہیں ماضی کے اندر اب بہت کم ہو گئے کہ پڑھو اور پڑھ کر سناؤ حاجی فنا کا اعلان میں نے خواب میں دیکھا سرکار آیا یہ فرمایا اور فرمایا کہ جو یہ آگے نہیں بڑھائے گا اتنے لوگوں کو وہ نقصان میں رہے گا وغیرہ وغیرہ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ بالکل جائز نہیں اس طرح کی باتیں آگے نہیں بڑھانی چاہیے اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ اس میں جو باتیں لکھی ہوتی ہیں وہ بڑی اچھی ہوتی ہیں اکثر اور لیکن اس کے باوجود ریفرنس نہیں ہوتا حوالہ نہیں ہوتا اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جو آگے نہیں بڑھائے گا وہ تکلیف میں رہے گا تو یہ بالکل غلط بات یہ بالکل ناجائز اور حرام بات ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ تو ایک بات ہوئی دوسرا آپ نے پوچھا کہ جی وہ قرآن پاک سے بڑھ کر کسی کی شفاعت نہیں ہے تو یہ نہ کوئی حدیث ہے نہ کوئی روایت ہے نہ کوئی آیت ہے اس طرح کی ایسی بالکل بات نہیں ہے اللہ تبارک کا وطالعہ عزبلہ نے بے شک قرآن پاک کو شفی بنایا ہے وہ اپنے پڑھنے والوں کی شفات فرمائے گا اپنے عمل کرنے والوں کی شفاعت فرمائے گا لیکن سرکار رجحان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے پیارے ہیں اللہ کے پیارے رسول ہیں جن کے سبب دنیا بنی جن کے سبب آخرت بنی جن کے سبب جنت بنی ہے نا تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شفیع اکبر ہیں شفیع معظم ہیں شفیع معاشر ہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے شانے بیان کی جائیں کم ہے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میں وہ سب سے پہلا شخص ہوں گا جو شفاعت فرماؤں گا ٹھیک ہے نا تو شفاعت کا دروازہ کھولنے والے ہی سرکار سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی شفاعت کا دروازہ کھولیں گے اور آپ کی شان کا ظہور ہوگا اس دن وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ ان کی شان محبوب بھی دکھائی جانے والی ہے وہ ہے نا کہ قیامت کا جو منظر ہے جو حشر قائم ہوگا تو اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان دکھانا مقصود ہے ٹھیک ہے جی تو ہم آگے بڑھیں گے اس طرح کی باتوں کو بالکل دھیان نہ دیا جائے اور لوگوں کو سمجھایا جائے کہ برائے کرم اس طرح کی باتیں بغیر کسی مستند حوالے کے آگے نہ بڑھائیں بے شک اچھی باتیں آگے بڑھانا ثواب کا کام ہے لیکن احتیاط کا تقاضا مد نظر رکھنا چاہیے لوگ تو یہاں کفری باتیں بھی معذر آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں جہالت کا دور دورہ ہے اور آج ہم نے یہی پڑھا ہے السلام علیکم دعا فرمایا جلدی سے لائٹ آ جائے تاکہ یہ درس جاری رہے کیونکہ اصل میں وہ شور بہت آ رہا تھا نا آپ لوگوں کو تو میں نے وہ مائک نکال دیا اور لائٹ ہماری آئی نہیں رہی ہے دعا فرمائیں میں منتظر ہوں لائٹ کا اور آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں السلام علیکم آئیے جی وعلیکم السلام الحمد اللہ بالکل صحیح آپ نے فرمایا حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نافا حنزلہ نافا حنزلہ حنزلہ منافق ہو گیا یا رسول اللہ حنزلہ منافق ہو گیا صحابہ سرکار کی بارگاہ میں لے کے گئے سرکار نے پوچھا کیا مسئلہ ہے تو آپ نے کہا کہ حضرت آپ کی خدمت میں ہوتے ہیں تو بڑا دل نیکیوں کی طرف مائل ہوتا ہے اور بہت جو ہے وہ روحانیت حاصل ہو رہی ہوتی ہے لیکن جب ہم اب آپ کے یہاں سے دور ہوتے ہیں آپ کی خدمت سے گھر کی طرف جاتے ہیں تو ہم بنیادی معاملات میں پڑ جاتے ہیں وہ کیفیت نہیں رہتی دل کی وہ حالت نہیں رہتی وغیرہ وغیرہ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں میں منافق نہیں ہو گیا ہوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں ہے ایسا ہی ہوتا ہے جیسا ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا اور اگر تمہاری ہر وقت وہی کیفیت رہے روحانیت والی تو تم سے پھر فہرست سے آ کر مسافیہ کریں وہ تو اتنی بلند ترشان ہے تو بالکل ایسا ہی ہے بدی بھی ہے ظاہر ہے اس دنیا میں شیطان بھی ہے اور شیطان کے کارندے بھی ہیں اور انسان کا نفس بھی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ساری چیزیں انسان کو جو ہے گناہوں کی طرف اور عبادت سے دوری کی طرف لے کے جاتی ہیں تو بہرحال یہی انسان کا امتحان ہے یہی آزمائش ہے اور اس نے اسی آزمائش اور اسی امتحان میں کامیاب ہونا ہے اور اپنی کوشش کر کے اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف ریاضت کی طرف اور نیکی پرہیزگاری کے کاموں کی طرف لگانا ہے یہ نارمل ہے بالکل سب کے ساتھ ایسا ہی ہے یہ صرف آپ کا معاملہ نہیں ہے میرا خیال ہے ہر انسان کا مجھ سمیت ہر انسان کا یہی معاملہ ہے ہم سب نیکیوں کی طرف جب بڑھتے ہیں تو ہمیں مطلب یہ کہ بدی کی قوتیں یا شیطان ہمیں بہلانے کی پھسلانے کی دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور ظاہر ہے ایسی صورت حال کے اندر ہی ہمیں مقابلہ کر کے جو ہے وہ اس کو شکست دے کر اللہ اور اس کے رسول کی رضا والے کام کرنے ہوتے ہیں اللہ ہم پر کرم فرمائے اور ہمیں توفیق دے کے ہم اچھے اچھے کام کریں میری آپ کے لیے دعا اور سب بھائیوں کی لیڈیز کے اوپر ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے ان شاء اللہ ضرور تشیف لائے گا میں مشکل اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ و مغفرہ جی حاجی شہزاد داتا دربار کیسے ہیں آپ حضور والا حضور پر نور پیارے پیارے حاجی صاحب داتا صاحب سے ایک کے شہر سے آئے ہیں ہمارے حاجی صاحب یہ ہمارے حاجی شہزاد داتا دربار مفتی صاحب یہ ہمارے مفتی عباس صاحب کے جب مفتی عباس صاحب آج سے دو تین سال پہلے آتے تھے اس وقت یہ اس روم کے ایڈمن تھے یہ حاجی شہزاد دادا دربار جو ہیں یہ ماشاء اللہ بہت ہی دیوانے ہیں داتا صاحب کے بہت ہی داتا صاحب کے دیوانے ہیں ماشاء اللہ اور وہاں پر جناب بڑی حاضریاں دیتے ہیں وہاں بڑے لنگر لنگر کرتے ہیں جناب اور بہت ہی ماشاءاللہ جذبے والے ہیں بہت ہی ہمارے ماشاءاللہ اللہ ٹنا ٹن سنی ہمارے بھائی ہیں حاجی صاحب کیا حال ہیں آپ کے کیسے مزاج ہیں حضور ٹھیک ٹھاک ہیں خیریت سے ہیں سبحان اللہ کر کے اچھا ان کا ایک خاص وہ ہے ماشاءاللہ اللہ ان کا ایک خاص انداز ہے کہ جب یہ سوال پوچھتے ہیں تو اس کے بعد یہ کہتے ہیں جناب سبحان اللہ کر کے سبحان اللہ کر کے مفتی صاحب اور آپ یہ بتائیے گا کہ اس مسئلے کا کوئی جو حل ہے وہ بتا رہے جناب سبحان اللہ کر کے تو یہ ماشاءاللہ ہمارے بہت ہی پیارے سے انکل ہیں تو یہ انکل ہیں ہمارے فلاس بھائی کے عمر کے انکل ہیں ماشاءاللہ ریال انکل ہیں ہمارے تو حاجی صاحب آپ سوال کریں آ جائیں مائک پہ مائک, مائک آپ کے لیے ہے جناب یہ مائک آپ کے لیے ہے یہ روم آپ کے لیے ہے ہم آپ کے لیے ہیں ہم آپ کے خادم ہیں حکم کریں آپ نے کیا سوال کرنا ہے تو ہینڈ ریس کریں حاجی صاحب اپنی آواز سنائیں اپنی آپ آواز سنائیں تشیف لائیں ہینڈ ریس کریں حاجی بھائی آپ آئیں مائک پر سبحان اللہ کر کے جی حاجی بھائی آپ آئیے مائک پر سبحان اللہ کر کے اچھا حضرت وہ میرے پاس کچھ سوالات پی ایم میں آئے ہیں وہ جو سوال ہارا تھا وہ جب فراز بھائی نے سوال پوچھا تھا اسی سوال کو میں آگے بڑھاتا ہوں پہلے کہ وہ بی, بی... یہ جو ایک بہت پرانے... پرانا سا سوال ہے کہ وہ جو بازاروں میں کتابیں ملتی ہیں بی بی فاطمہ کی کہانی بی بی مریم کی کہانی اس طرح کی یہ کہانیاں کیا جائز ہیں پڑھنا یعنی کہ کہانیاں جو ہیں یہ صحیح ہوتی ہیں حقیقی کہانیاں ہوتی ہیں پھر اس پر نیاز دلائی جاتی ہے ان کہانیوں کے بعد وہ کھلائی جاتی ہے سب کو تو کیا یہ باقی صحیح ہے یہ اہل سنت کے نزدیک کیا یہ چیز صحیح ہے دس بیویوں کی کہانی جی جناب دس بیویوں کی کہانی اور جناب جو ہے وہ بیوی فاطمہ کی کہانی میرے لگتا ہے یہ شیوں کی شاید پھیلایا ہوا ہے غالباً شیوں کا پھیلایا ہوا ہے اینی ویز صاحب شاید اس کا جواب دیں گے اچھا دوسرا میرا سوال جو تھا چلے میں پہلے ان بھائی کا یہ جی ایک سوال میرے پاس حضرت یہ آیا ہے کیا ہندو کی مورتی پر چڑھایا گیا کوکونٹ مسلمان کھا سکتا ہے لوجی مسلمان کو اور کچھ نہیں ملا کھانے کو بھائی آپ کھانے میری دکان کی مٹھائی کھالے پکوڑے کھالے سموسے کھالے برگر کھالے پیزا کھالے تو جناب اب یہ سوال ایک آیا ہے میرے پاس حضرت یہ میں نے آپ کی خدمت پیش کر دیا اچھا اور دوسرا سوال یہ آیا ہے کہ میاں بیوی اے اے دو میاں بیوی تھے رائے سماج دو ہی ہوتے ہیں پھر اس کے بعد ان کی طلاق ہو گئی طلاق ہونے کے بعد ان دونوں نے جو ہے وہ شادی کر لی یعنی دنیا بیوی سے ان کی طلاق ہو گئے طلاق ہونے کے بعد ان دونوں نے الگ الگ دوسری جگہ شادی کر لی اب جو الگ الگ انہوں دوسری جگہ شادی کی ان سے جو بچے ہوئے تو کیا وہ بڑے ہو کر وہ آپس میں بچے ان کی شادی کر سکتے ہیں وہ دونوں میاں جو پہلے میاں بیوی تھے وہ آب آپس میں سمجھی بن سکتے ہیں یہ ایک سوال آیا حضرت میرے پاس تو اس کا بھی آپ جواب بتا فرما دے. اور حاجی صاحب توال کی ہے پا جی میں کیا پا جی تھا سوال کی ہے اپنا ہینڈ ڈریس کرو تو چیتی نال مائک سے آؤ تو ابھی تھی گلا سنیں جناب لور جی جناب گلا نہیں آرصہ ہو گیا جناب آنا آؤ نہ آن چیتی نال آؤ جی اصول رات تک رہے جی آ یہ ہوئی نا گل سب لا کر کے تو آ جائے حضرت تشریف لائیے السلام علیکم جی وعلیکم السّلام و رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ جزاک اللہ سے دعا فرمائیں لائٹ آ جائے اور دوسرا یہ کہ میں حاجی شہزاد طبلا دادت دربار رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا تعلق ہے میں نے خوش آمدید کہتا ہوں اور اس امید پر کہ یہ تشریف لاتے رہیں گے اور انشاءاللہ ان کی پیاری پیاری باتیں انشاءاللہ سننے کو ملیں گی پہلے سوال کا جواب یہ ہے مختصر بات کرنا چاہوں گا کیونکہ بہت کم رہ گیا ہے وہ مطلب چارجنگ زیرو ہے وہ کیا کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم دل بیبیوں کی کہانی بالکل چھوٹی بن گھڑت روایتیں ہیں اور انہیں سننا جائز نہیں ہے انہیں نہیں سنے بالکل یہ مستند نہیں ہے غیر مستند روایتیں ہیں اور اس کی جو شرائط یہ رکھی جاتی ہیں جی عورتیں ہوں گی اور کوئی نہیں کھائے گا یہ ہوگا وہ ہوگا یہ سب مطلب بالکل ان کے خرافات ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اور آپ نے ایک سوال پوچھا کہ جی میاں بیوی وہ جو سابقہ میاں بیوی ہیں وہ سمدھی بن سکتے ہیں یا نہیں تو بالکل نہیں بن سکتے ٹھیک ہے اور ان کے بچے جو ہے وہ اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ میں آپ کو تفصیلی طور پہ کل رشتوں کی مناسبت سے بتا دوں گا کہ وہ نہیں بن سکتے ہاں یہ کہ بالفرز جس مرد سے عورت نے شادی کی اس مرد کی کسی اور بیوی سے کوئی بچہ ہے تو وہ بچہ اس کے شوہر کی بیوی کے کسی اور مرد سے جو بچہ تھا اس سے شادی کر سکتا ہے ٹھیک ہے یہ دونوں بہام سمجھی نہیں بن سکتے تشریف لائی یہ بھی گزر بھائی صاحب السلام علیکم آ, ہمارے بھائی نے یہاں پہ ایک ٹیکس کیا تھا میرے خیال سے میں نے اس کو دو مرتبہ سوال کو پڑھا ہے انہوں نے کہا یہ میرا سوال ہے مگر وہ سوال نہیں لگ رہا ہے مجھے وہ انہوں نے کوئی چیز پڑھی ہے اس کا میرے خیال سے کنفرمیشن وہ مانگ رہی ہیں لکھا انگلش میں لکھا ہوا تھا اس کا یہ ہے کہ آپ کا حدیث میں انہوں نے پڑھا ہے کہ سورہ ملوک پڑھنے سے قیامت کے دن جو ہے جو پنشمنٹ جو ہوگی اس سے اس سے آپ کے قبر کی جو قبر کا جو عذاب ہے اس سے جو ہے مطلب یہ کہ محفوظ رہے گا تو یہ میرے خاص سوال تو جب حدیث ریفرنس ہے تو اس کی کنفرمیشن والی بات ہی نہیں ہے تو میرے خاص سے اس کی مزید تشہیر چاہتے ہوں گے بھائی ہمارے تو آپ پلیز مجھے خطرہ آ کے اس کی مزید تشریح کر دیں یہ حدیث میں جو ہے کہ سورہ ملک پڑنے سے قیامت سوری جو کے قبر عذاب جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے یا اس سے بچت ہو جاتی ہے جی بہت شکریہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری صورتوں کی اور آیتوں کی مختلف فضیلت کے بیان فرمائی ہیں تو انہی فضیلتوں کے بیان صورت اور ملک کے حوالے سے خصوصیت کے ساتھ فرمایا تو بے شک ہمیں مطلب یہ اپنا معمول بنا لینا چاہیے کہ کم از کم روزانہ رات کو ایک بار ضرور صورت الملک شریف پڑھ لیا کریں اور بالکل آپ نے ٹھیک کہا اس کو وضاحت کی بات نہیں یہ مسترد بات ہے اور سرکار صلی سر اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے بالکل ہے اگلے بھائی شپ میں السلام علیکم و اللہ و برکاتہ میری آواز آ رہی ہے تو برائے کرم جزاک اللہ خویرہ. اچھا حضرت میرا سوال میرے پاس ابھی ایک سوال آیا میرا سوال ہے کہ مثلا جو یہ ایک بیان میں بھی میں نے سنا تھا عمران سنا کے بیان میں کہ انسان مثلا جب شراب پیتا ہے تو وہ چالیس دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی تو یہ کیا حدیث ہے یہ حدیث ہے یہ کون ہے اگر عزیز ہے تو اس کا ریفرنس مثلاً مل سکتا ہے کہ دیکھیں اگر چالیس دن, دن تک نماز قبول نہیں ہوگی تو اگر وہ توبہ کرے گا تو پھر اس کے لیے اس کی نماز پڑھنا اس کے لیے یعنی قبول ہوگی نماز تو قبول پر تو رب کا مثلاً قبول تو رب بھی انشاءاللہ کرنے والا ہے لیکن کیا وہ نماز مسئلہ اپنے ذہن میں گمان رکھے گا کہ میں اگر نماز پڑھوں گا شراب تو میں نے پی لی تو اب نماز پڑھوں گا تو کیا یہ میں قبول ہوگی تو یہ سوال ہے اگر اس کا ریفرنس میں مل جائے تو بہت زبردست اللہ جی وعلیکم السلام و رحمت اللہ کامران بھائی اس طرح کی روایتیں جب بھی بیان ہوتی ہیں اور جب بھی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو اس کے اندر اس فیل کی قباحت اور شناعت کا بیان ہوتا ہے جس فیل سے روکا جا رہا ہے تو ظاہر ہے اس میں بالکل شراب کی حرمت اور شراب کی برائی اور شراب کی شناعت اور قباحت کا بیان ہے کہ شراب اتنی بری چیز ہے کہ اللہ تبارکہ مطالعہ کی رحمت سے دور کر دیتی ہے لیکن اس کا ہر یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی صاحب اگر معذ اللہ شراب کا جرم ان سے ہو جائے پینے کا تو وہ اس کے بعد چالیس دن تک نماز ہی چھوڑ دیں یہ قبول تو ہونی نہیں ہے تو قبول نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نہ پڑے ایک ہے فقہی طور پہ قبول ہونا تو اگر اس کی نماز فقی طور پہ بالکل آ, اصولوں کے مطابق ہے اور جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہے تو یقیناً سقعی طور پہ مقبول ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت کا خصوصی درجہ اسے حاصل ہوا ہے یا نہیں تو یہ درجے کا حصول یہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر مبنی ہے اس کے اخلاص پر مبنی ہے اس کی جو ہے وہ نئی پرہیز گاری پر مبنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مشیت پر مبنی ہے ٹھیک ہے جناب اس کا ریفرنس دیکھئے اس کا تو. بہت شکریہ دیگر سے. آ, کامران بھائی میں آپ کو یہ ڈیٹیل میں بتاتا ہوں یہ حدیث ہے یا نہیں یہ بھی اور ہے تو کہاں ہے میں اسی لیے اس کے اوپر میں نے کمنٹ نہیں دیا السلام علیکم پتہ نہیں حاجی صاحب بار بار اپنا ہینڈ کیوں نیچے کر رہے ہیں چلے کوئی بات نہیں اگر حاجی صاحب آپ نے یہ قربانی دے رہے ہیں تو پھر یہ سوچنے ایسا نہ مفتی صاحب ڈی سی ہو پھر آپ کا سوال جو ہے ادھورا رہ جائے اچھا مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جناب وہ ایک گاندھی ہے نا جو چریہ جو آتا ہے ہمارے میڈیا پر دنیا ٹی وی پر آتا ہے اور جیو پر بھی آتا ہے وہ گاندھی جو ہے اس نے ابھی پچھلے دنوں ایک سوال اس سے کیا اس کاڑے آدمی سے کسی نے کہ جناب یہ جو نماز جو ہے وہ تو اللہ کی رحمت ہے نماز نماز کے بارے میں تو نماز کے بارے میں تو آتا ہے کہ نماز جو ہے وہ رحمت ہے نماز جو ہے وہ مومن کے لیے رحمت اس طرح سب سے اس سوال کیا تو اگر اس کا کوئی پڑھتا ہے تو صحیح ہے اور اگر نہیں پڑھتا تو اس کا اس کا جو ہے وہ جو ہے گناہ کیوں ہے اس کا جو ہے عذاب کیوں ہے اس پر نہ پڑھنے پر تو اس نے یہ جواب دیا کہ قرآن اور حدیث میں کہیں بھی نماز نہ پڑھنے کی جو ہے وہ کوئی سزا بیان نہیں کی گئی ہے اس نے کہا کہ لیکن تقاضا یہ ہے کہ انسان جس کا جس کا جس جس نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا کس لیے دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہم اگر وہی کام نہیں کریں گے تو پھر ہماری زندگی کا کیا فائدہ یہ تو اسے جواب دیا لیکن اس نے کہا کہ اللہ نے قرآن اور حدیث میں کہیں پر بھی جو ہے نماز نہ پڑھنے کی کوئی سزا بیان نہیں کی نہ قرآن میں نہ حدیث میں اس کا آپ ذرا جواب عطا کرنا ہے کیا اس کا یہ بات کہنا صحیح ہے کہ قرآن اور حدیث میں نماز نہ پڑھنے کی کوئی وعید نہیں ہے ویسے بڑے بڑے جاہل جو ہے نا آج کل ان کو جناب میڈیا نے بٹھا ہے ہمارے سروں پہ اللہ ان کا بیڑا غرق کرے مفتی صاحب میں جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ جہنم میں موجود لوگوں سے پوچھا دوسروں نے قرآن پاک میں حافظ صاحب ہوں تو میری اصلاح فرمائیے گا وما صلی کا تو میں جہان میں کیا چیز لے کر آئی تو انہوں نے کہا قرآن پاک میں بھائی لم نکو من المسلین ہم نماز نہیں پڑھتے تھے قرآن پاک میں بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب جہان سے پوچھا کسی نے کہ تم جہانب میں کس سبب سے آئے تو انہوں نے جی سورہ مدثر جاوید بھائی نے بتایا ماشاءاللہ تو یہ دیکھیں قرآن پاک میں بالکل ہے کہ جو نماز نہیں پڑھے گا جہانب میں جائے گا اور پھر سرکار صلی اللہ آپ کی تابو سلاد میں بخاری شریف میں بھی پڑیں کہ اللہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تاریخ فلاد کے اوپر کتنی زیادہ شدت فرمائی اور اس کی کتنی شناخت اور قباحت بیان فرمائی ٹھیک ہے جی اور ہم تو یہ پڑھ چکے ہیں کہ جو نماز کا تاریخ ہے ہمارے آئم کرام کے رام کے نزدیک تو اسے مطلب امام شافی اور دیگر ائمائی کے نزدیک تو اسے مار دینا تک جائے جائے امام احمد بھی نماز اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو اتنا فرمایا کہ ہم مسلمانوں اور کافروں کے درمیان فرق فلاد کا ہے نماز کا ہے ٹھیک ہے اس کو کہاں سے نظر آئے گا سرکار نے فرمایا ہمارے اور کافیوں کے درمیان فرق نماز کا ہے تو انہوں نے تو یہاں تک نکالا کہ جی جس نے نماز نہیں پڑی وہ کافر ہے اور اس کو قتل کر دیا جائے اور امام اعظم کے نزدیک بھی ہمارے نزدیک بھی مسئلہ یہ ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اسے قید کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ نماز پڑھنے لگ جائے اور بہت ساری باتیں بہت ساری باتیں ہیں تو اگر آپ سب کو موقع دیا جائے تو آپ سب ان شاء اللہ بکری جھیڑ دیں گے بالکل نماز فرض ہے فرض آئن ہے فرض خطائی اور اس کا تاریخ کبیرہ کا مرتب ہے جی حاجی صاحب السلام علیکم السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ جناب جو چیک کر لیں آواز آ رہی ہے میری جی حضرت بہت شکریہ آپ سب کا آپ صاحب نے عزت دی اور یہ ہمارے بھائی ہیں رضائے مدینہ اشرف بھائی ماشاء اللہ یہ ان کی جستجو یہ انہوں نے کافی تگدو کر کے تو اچھا بات ہو چکی تو حضرت انہوں نے مجھے یہاں پہ آنے پہ مجبور کیا باہر آپ صاحب کا شکریہ بہت بہت شکریہ تو حضرت اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو میں چھوٹا سا سوال ہے لیکن جواب کا کافی تفصیلن ہوگا میرا بھائی تیس اپریل کو گیا تھا عمرے کے لیے تیس اپریل پچھلے مہینے آج تقریبا چوبیس پچیس دن ہو گئے آخری دن تھا یہاں پہ وہ دونوں میاں بیوی گئے تھے احرام بن کے نیت کر کے کیونکہ اوکے ٹکٹ تھی جہاز میں بیٹھے چلے گئے وہاں پہ جا کے وہ ان کا جو آخری ٹائم تھا وہ کہتے ہمارا نا ٹائم جو ڈیٹ تب تبدیل ہوتی ہے ایشا کے اثر کے وقت ہوتی ہے سوری اثر کے وقت ہوتی ہے ہماری ڈیٹ تبدیل تو اس لیے آپ کا ویزا ختم ہو گیا انہوں نے وہی احرام کھول دی ہے احرام کھولنے کے بعد انہوں نے ان کو اسی فلائٹ سے دوسرے دن جب وہ فلائٹ واپس آئی پاکستان اس فلائٹ سے انہوں نے واپس بھیج دیا اب وہ ایک وہ دیں گے وہ کیا نام لیتے ہیں دم دو دیں گے تین دیں گے اس کی کیا حیثیت ہوگی جبکہ ان لوگوں نے ان کو اندر نہیں جانا دیا یہاں تک کہا کہ یہاں سے ٹیکسی لیتے ہیں آپ اپنا آدمی دیں اس کی بھی ہم جو پے بنے گی وہ دیں گے ہمیں عمرہ کروا کے مکے سے واپس لے تاکہ ہمارا وہ جو یہ، عمرہ وہ ہو جائے تو اس کے بعد ہمیں آپ جہاد سے واپس بھیجتے تو انہوں نے جب ایسا نہیں کرنے دیا تو احرام کھلوا دیا یا انہوں نے خود کھولا تو واپس آ اب جناب ان کے لیے کیا حکم ہے اگر آج تو ٹھیک ورنہ کل آپ اگر میں انشاءاللہ شاء تو ہوں گا لیکن لائٹ بھی بہت ظالم ہے تو پتہ کوئی نہیں لیکن اگر کوئی بھائی میرا سوال سن لے تو پلیز اس کو یا تو لکھ لیں تو مجھے ٹیسٹ کر دیجیے تو یا پھر سوال اللہ کر کے جیسے آپ کا دل کرے ویسے یا جب میں آناؤں تو پھر میں سنوں گا ان السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ رزاک اللہ محترم جناب حاجی صاحب کا آنا ہمارے لیے بائک سے براکت ہوا اور ہماری لائٹ آ گئی ہے گفتگو کے دوران الحمد للہ رسول عالم تو الحمد للہ رسول عالم آپ کا سوال میں نے بیچے سنا اور آپ کا سوال یہ نہیں ہے سمجھ نہیں پایا میں شور میرا خیال ہے آپ لوگوں کو آ رہا ہوگا وہ چار دن سے لگا ہے تو میں عرضی کر رہا ہوں پیارے صاحب بھائی کہ ان کا سوال یہ تھا کہ مکہ شریف گئے حیرام باندھ چکے تھے اور ان کے وہ عمرہ ادا نہیں کرنے دیا گیا تو اسلام نے ہماری یہاں پہ رہنمائی فرمائی ہے اور یہ ان کے بھائی اصل میں سے محسر محسر کہتے ہیں کہ شخص کس طریقے مکہ شریف جانے سے روک دیا ہے اور پپا میں میں بہت بڑا باب ہے کتاب الاختار کے نام سے یہ حج کے عنوان کے تحت آتا ہے اور اس میں ان صاحب کے مسائل ان حادیوں کے یا ان معیرین کے مسائل بیان کی جاتے ہیں کہ جنہیں عمرہ اور حج کرنے نہیں دیا جا رہا ہو اور وہ این عمرے کا یا حج کا احرام باندھ چکے ہیں تو ان کے لیے تو پاک یہ حکم بیان فرمایا آیا تو حبیب کی روشنی میں کہ بہت سے جو ہوں گے وہ अपनी कर्बानी भेजेंगे और वहां उसका दम अदा जाएगा पहले और फिर उसके बाद वो एहराम से बाहर हो जाएंगे लेकिन चूंकि इन्होंने एहराम से बाहर होने से पहले दम नहीं दिया था और पहले ही मतलब इनको डायरेक्टली आराम उनका उतरवा दिया गया और इस شرعلی مسئلے پر عمل نہیں ہو سکا تو ابھی بارہ فوری طور پر ان کے لیے لازم تو یہی ہے کہ یہ مکہ شریف میں کسی کو کہیں اور وہ وہاں پر ان کی طرف سے جو ہے وہ دم ادا کرے اور اس دوران سے کہ اپنے آپ کو مہرم بھی سمجھیں ٹھیک ہے نا کیونکہ محرم جو ہے وہ جب تک دم ادا نہ کر لیا جائے یا قربانی ادا دے جائے وہ اس تک تک سے باہر نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر یہ فوری طور پر یہ عمل کریں فوراً کسی کو کہیں اور وہ ان کی طرف سے جو ہے وہ قربانی وہاں پہ کرے और ये फिर उसके बाद जो है वो अपने आप हैरान से बाहर समझें और अब तक जो हुआ इसके हवाले से मैं आई साहब से वक्त ले रहा हूँ इन कल मैं इसके ऊपर इनशाला इनको लेकर अर्ज कि अब तक जो हुआ इस गलती के कफारे के तौर पर इन पर आया मजीद कोई दम होता है या नहीं होता जी दूसरे दम के हवाले से मैं आपको कल इनशाला हिताबर्ज करूंगा मैं आपके सवाल के दौरान पर गौर कर रहा था अच्छा दूसरा सवाल आप मुझे इशारा लिख दीजिए वो पन्न में سوال دکھنے دکھنے سوال جید. جید ए, حضرت دوسرا سوال تھا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو جب اتائی یاد و بیٹھا تو وہ پڑھنا تھا یاد اللہ خبر تو اس کی جگہ میں نے وہ سورت اچانک شیان جو ہے وہ خبر سے شانگ تو اس میں وہ میں نے الحم شریف شروع کر دی الحم شریف تو جب وہ پوری ہوئی تو اچانک پھر میں دوسرے شروع یا شروع کرنے لگا مجھے یاد آیا کہ میں تو اتائی جاتی ہوں تو اس کے لیے پھر وہ, وہ سیدھا سو دوبارہ کرنا پڑے گا یا کہ ویسے ہی ٹھیک ہو جائے بس ویسے میں نے سیدھا سو کر لیا تھا تو دوسرا آ, یہ ہے کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ اس میں سمجھ آ جائے گا ساری مجھے اللہ वर तैबरकू बिल्कुल ठीक है आपने अगर अलहमदल्लाकिल आलमी कितना पढ़ लिया था तो फिर आपको तजल साहब ही करना था और अगर सिर्फ अलहमदल्ला तक पढ़ा था और फिर आपको याद आ गया और आपने जो है वो अतः याद से दोबारा पढ़ना शुरू करती वो कोई इशू नहीं है आप पर सजा साहब नहीं था और अगर कर लिया बिल्कुल और आप तन्हा नवाज़ पढ़ रहे थे तो भी कोई इशू नहीं ठीक है और अगर जमात से पढ़ रहे थे तो आपके मसलूफी की नमाज हासिल हो गई ठीक है ये तो हुआ मस्ता और इन्होंने लिखा कि अगर हम फिर शैतान पढ़वाता है क्या तो शैतान तो अगर नहीं पढ़वाता लेकिन शैतान जो है वो तो मुंतशिर कर देता है जिस वजह से इंसान जो है वो आ, जो पढ़ना होता है वो छोड़कर कुछ और पढ़ लेता है ना तो फरार है कि السلام علیکم مشرف صاحب حاجی صاحب نے جو عمر حج کے سلسلے میں سوال کیا تو مجھے بڑی اچھی بات یاد آئی آج کل آ, یہاں پہ جہاں پہ ہم لوگ مقیم ہیں مقامی لوگوں کے لیے کنڈیشن لگا دی گئی ہے کہ آپ کو حج پہ جانے کے حج پہ جانے کے لیے بیسیکلی آپ کو کسی معلم کی ضرورت ہوگی اور اس سے آپ کو کانٹریکٹ کرنا پڑے گا اچھا یہاں پہ جو, جو لوگوں نے اس کو کاروبار شروع کیا ہے جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک لسٹ ہے اے گریڈ بی گریڈ سی گریڈ ڈی گریڈ اے سے لے ایس تک گریڈ ہوتا ہے حج کا اور اسی, اسی کے حساب سے پرائسنگ ہوتی ہے اور اسی کے حساب سے ہوتی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا حج میں جو آپ کی سہولتیں جو وہاں پہ انہوں نے ڈسکرائب کی ہیں اس کے حساب سے اچھی سے اچھی سہولتیں اگر آپ کے پاس استعداد ہے آپ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں تو کیا لینی چاہیے اور دوسرا یہ کہ جو یہاں پہ سلسلہ شروع ہوا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے کیونکہ اس پہ کسی بھی امر اسلامیہ نے کہیں پر بھی کوئی بھی نہ یہاں کے لوکل لوگوں نے کوئی, کوئی وہ کیا ہے یہاں کے وہاں بھی جو ملنا ہے نہ انہوں نے کوئی اس پہ کوئی کمنٹ دیا ہے نہ ہی کوئی بہت کمنٹ آیا ہے کہ انہوں نے اس کو حج کو جو, جو ہے یہ گریڈوں میں بانٹ دیا ہے کہ آپ اسی حساب سے جب وہاں جائیں گے آپ حج کرنے, کرنے کے لیے تو ٹینٹ کے اندر آپ کو اسپیشل قسم کا کھانا ہوگا سپریٹ روم ہوگا ایئر کنڈیشن کمرہ ہوگا آپ کا اور بھوپے لگی بھی ہوں گی پچیس قسم کے کھانے ہوں گے اس میں میٹھا بھی گا اور اگر مرشد مرشد بھائی وہاں چلے جائیں تو ان کی تو بس پھر ایز ہو جائے گی تو یہ میں پوچھ رہا تھا کہ آپ بتائیے کہ یہ صحیح ہے اور اس میں اگر فرضی اگر یہ ملک کا قانون بنا دیا انہوں نے اور سلسلہ ہے تو کیا اس میں آپ اچھے سے اچھی سہولت لے سکتے ہیں یہ جائید ہے آپ کے پاس السلام علیکم السّلام علیکم و رحمتہ اب آواز آ رہی ہے جی اب آواز آ رہی ہے نا بہت شکریہ میں آج یہ کر رہا ہوں گیارج صاحب بھائیوں کہ جہاں تک صحیح طور پہ اس سوال کے جواب کا تعلق ہے تو ریٹ دینا اس طرح سے سہولیات تو اس کو بھاڑا نہیں کہا جا سکتا یہ یقیناً ان کے پیسے کمانے کا ایک نیا ذریعہ ہے ایک نیا دھندا ایک نیا کاروبار اور ایک نئی سورج نکالی انہوں نے لیکن میں جو بےچارے عمر رسیدہ ہیں ماں ہیں اور کیا کہنا چاہیے کم سن ہیں یا بہت بوڑھے ہیں تو ان کے لیے تو خریف گریڈنگ لیے آسان رہے گی کہ وہ بےچارے سہولت کے بغیر بہت تکلیف میں آ جائیں گے لیکن جو نوجوان ہیں آپ کی جیسے میرے جیسے تو ہم لوگوں کے لیے شاید یہ حج کے کی مقصد کے فوت ہونے کا باعث ہے और जाहिर है इसके अंदर सुनतों का तर्क भी बहुत होगा बहुत तर्क होगा आप देखे ना सरकार से लाभ उठा रहा वाली ऊपर अंदाज में हज कर रहा है असल तो हज की रूह वही अंदाज होना चाहिए न अब मतलब ये के जिद्दत हज के अंदर आ रही है नए वसाइल आ रहे हैं ठीक है जहां तक जरूरत है उस सब तक इसको जरूर अपनाना चाहिए उसमें कोई एर्ज नहीं है यह नहीं। लेकिन यह कि हज की असल रूह असल मकसद पोतना हो اور تکلیف اٹھا کر جو اللہ تعالیٰ کی بارکاہ میں بلند مرتبہ حاصل کیے جاتے ہیں اور ان تکلیفوں دیکھیں میں نے عرض کیا کہ جو اچھا مجھے نہیں پتا تھا یہ اٹھاون سال کے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور بھی درگی عطا فرمائے اور جو ان کی اتنے لمبی عمر تھے ان کا سایہ سلامت رہے ہم سے سب کا آپ سارے بزرگوں کا سایہ سلامت رہے تو میں کہہ رہا تھا کہ بزرگوں کے لیے عمر رسیدہ اور لوگوں کے لیے تو شاید ہی آسان ہو جائے لیکن باہر حال دیکھیے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ساٹھ سال سے زیادہ کی عمر میں فرمایا تھا ٹھیک ہے نا میں باسٹھ سال سے عمر کی عمر کی آپ کی حضرت الرضا کے موقع تو ہمیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حج کی سنتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس کی اصل روح کو سلامت رکھتے ہوئے بالکل سادگی کے ساتھ حج کرنا چاہیے ہم وہاں کھانے پینے نہیں جا رہے ہیں ہمارا مقصد وہاں پہ مرغ مسلم کھانا نہیں ہے جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں وہاں پہ مختلف اضوا و افغان بدن کوئی پکنک مطلب ٹریول نہیں ہے یہ گھومنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں وہاں ہم وہاں پہ اللہ تعالی کو راضی کرنے جا رہے ہیں ہم وہاں پہ روحانیت دینے جا رہے ہیں اللہ تعالی کو خوش کرنے کے لیے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی بھی ذمہ داریاں ہیں وہ ادا کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں اس کے مقصد کو سمجھنا چاہیے ناجائز نہیں ہے لیکن روح ہے حج کے خلاف ہے آپ لوگ چاہیں تو آپ دی کمنٹ دی بھی کمنٹ بھی گا اس کے اوپر بہت شکریہ السلام علیکم السّلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالیٰ و برکاتہ جی وہ اصل میں باندھا ہوا ہوگا کچھ چلا جاتا ہے بچے لیٹے تھے عام طور پہ جو ہے وہ یہ حرکت کرتے ہیں ظاہر ہے واش روم وغیرہ کا سلسلہ عمدہ نہیں ہوتا اتنی اصل نہیں ہوتی ان میں تو یہ کہ ہوا تو بارس غلط ہے اور وہ پرانے پاک کی آئے جہاں لکھی ہوئی اس کو دھوئیں اچھی طرح اور اس کو ایسر لگائیں اور اس کو مقام جو ہے وہ عت رکھیں اور بہرحال کریں اور سب کا دیں باقی گناہ نہیں ہے. نہ بچے پر نہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ ایک صاحب بیان کر رہے تھے وہ عالم تو نہیں ہے انہوں نے بیان میں یہ کہا کہ سورہ نول میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جو تخت لایا گیا تھا حضرت آصف بن برخیا رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو اب ان کے بارے میں پتہ نہیں وہ انہوں نے کیا بیان کیا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ان کی کرامت تھی کچھ لوگ کرامت نہیں مانتے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے یہ انہوں نے کالا جادو کیا ماض اللہ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا فرض کر لیتے ہیں کہ اگر انہوں نے کالا جادو کیا ماض اللہ تو اس پر کیا حکم جو ہے مطلب عائد ہوگا ان کے اوپر مطلب کیوں انہوں نے جو ہے مطلب قرآن کی آیت ہے ہیں ہیں اور یہ جو ہے مطلب کہہ رہے ہیں کہ فرض کر لیتے ہیں اچھا اور دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ یہ بھی مجھے مطلب سوال آیا ہے نماز میں تیسری اور چوتھی رکعت فرض کی اس میں اگر بھولے سے سورہ فاتحہ کے بعد کسی نے جو ہے وہ دوسری صورت ملا دی اس میں تو اس کے لیے سجدہ ایک صحاف کرنا ہوگا اس کو یا نہیں جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ جزاک اللہ دیکھیں سب سے پہلے تو جن صاحب کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں نا تو ان کے ورڈ پورے چاہئیں انہیں جو فرض کر لیتے ہیں انہوں نے کالا جادو کیا اس کے بعد اس نے کہا کیا وہ مقرر نے کہا کیا کہنا کیا چاہ رہا ہے جب تک اس کی مکمل بات سامنے نہیں آئے گی کسی پرٹیکولر پرسن کے اوپر ہم کوئی حکم نہیں لگا سکتے پہلی بار بل پردہ جب کوئی یہ کہتا کے پرانے پاک میں حضرت آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علی گرو فرمایا کہ وہ قالآ اللہ تعالیٰ کوئی حافظ ہوں تو میں رہنما اس طرح نے فرمایا کی اور پھر انہوں نے کہا کہ جن کے پاس کتاب کا علم ہے ٹھیک ہے نا اور ہدایت کا علم ہے کہ انا آتی کا بھی میں آپ کے پاس لے کر آؤں گا قبل مطلب اس سے پہلے کہ آپ اپنی آنکھ پر جھپکیں ٹھیک ہے قرآن پاک میں ذکر فرمائیں کہ ان کے پاس کتاب کا تھا کے پاس دین قرن تھا ہدایت والا جی جی ٹھیک ہے تو بالکل اگر انہوں نے یہ کہا کہ کالے جادو والا معاملہ تھا تو یہ کفر ہے قرآن پاک کے خلاف ہے اور باقی ان کی ذات پر کوئی حکم اتنے ہم نہیں لگا سکتے کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے وہ کہنا ہے کیا کہنا جب تک ان کی پوری ڈیٹیل میں ڈسکشن نہیں آئے گی ہمارے سامنے کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا سوانا بھائی شام جی دمیں مشکل آئیے